و عمل استاد الاما حضرات ملا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرے تحیر نارے رشت نارے رشتال نعرے تحقیر نعرے حیدری نرے حیدری الحمد اللہ الحمد اللہ وقف ورسل تو اللهم على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى, وعلى آله صحابي قول الصدق بالصفا والوفا سبحان <تصفيق> الله وما بعوذ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله پیر دستگیر سرکار دے جوڑے مبارک تدکا رب العالمین لال جل جلالہ صحیح ماننے دے اندر اس وقت بندہ ہے ناچیز دین حق بیان کرنے دی توفیق بخشے اور ج دوست نے محفل سجائیے احتمام فرمایا اے رب العالمین پیر غوث سے پاک سرکار کا انہاں دی دنیا آخرت بہتر بناوے میں اس بغداد کانفرنس نہیں آخا گا پیر بغداد کانفرنس کانفرنس دا لفظ میں اپنی زبان تو نہیں گا کہ اس لفظ خود میرے پیر گوش پاک پسند نہیں فرمایا پیر پاک فرماتے ہیں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 سانوں اپنے پاک حبیب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زبان مبارک دے الفاظ جڑے نے اے ہوئی سانوں فخر دے ناز آستے کافی نے محفل بھی عربی کا لفظ اجتماع بھی عربی کا لفظ اجتماع, اجتماع ہے یہ محفل ہے یہ جلسہ ہے سارے عربی دلفاظ نے اس واسطے کانفرنس جدوں کانفرنس آپ کی ادوں کے آپ کا گئے کانفرنس جہی نیری کان جارش ہونی چلو اللہ سونا خیر فرمائے گا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 کہ جا جان ان دی روح آخے گی یا اللہ جرم بدن د میرا تے نہیں تو میں کیوں جا ہوں؟ اے بدن جنا چیر نہیں سی تے میں دے کول نہیں سا آئی میں کبھی کوئی جرم کیتا سی میں پاک سا سمانا تو رہی سا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 ہوں بدن تھپے گا روح تے تے روح تھپے گی بدن تے, تے اگوں اللہ سونا سدکے جاوا والل بالگاہ اللہ ہے ایسی دلیل جیڑی اخیر تک پہنچ جائے تہ تک حقیقت تک پہنچ جاوے تے دل تسر تے کرے ایسی دلیل صرف اللہ دی آہ, اللہ سونے تو سوا کوئی یہو جی دلیل نہیں دے سکتا جیڑی دلیل بندے دی کھوپڑی دثر کرے ہوں رب سونا طاقت والا قادر مطلق کوئی بہن والا فرشت نا چوک سٹو یہ تے تھپد پیا میرے اگے بولتے چلو چکو یہ چھٹو جانم دے اندر پرنا رب آدل ذات جو ہے. اس دے عدل دا تکالا یہ ہوئی کہ اس رات نے پہلو جواب دینا اور منہ توڑ دینا بعد چزا دینی تاکہ اے نہ کوئی آخ سکے کہ رب نے ایویں چک جانم سٹ دتا توجہ نہیں کی تھی. اے رب سونے نے انہوں نے بولن دی اجازت دیتی وڈی بارگاہ کے بھی ایمان دسو تے او پیا بولن کی اجازت ہے. دے یار اج کا کوئی لیڈر کوئی رابر کوئی ملا کوئی پیر عوام دے دہ مور لائی بیٹھا خبردار میرے اگے بولنا سمجھ لائے فراؤنے. او تو ترونا خدا نہ بھی وڈا بن لگ پیا تو بولن کی اجازت نہیں دینا مرید نب سو اپنی مخلوق نو اجازت دینا بولن کی میں اگلے دن گیا تقریر کے ادھر ضلع مظفر گڑھ والے پسے ایک جٹ جا بندہ وہ آخر جی مول صاحب اصل کسے اگے نہیں بول سکتے نہ بولی اگے نہ پیر اگے اسا نہیں کسے نو کوک سر بالکل نہیں بول سکتے میں آخیا کبلا پھر کوئی سلام چھوڑ کوئی ہور گا مذہب لب کوئی گا مذہب لب سڈا مذہب تے اللہ دی تلا بول دا مذہب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 اگر صحیح بولو تے اگلے کا فرد بنتا جاب دے تو <تضح> وجہ نہیں کی ہاں جی یہ فرد پیر دوال ہو غلط ہے اسلح کرے جے جواب ہے جاب دے ہاکم سوال غلط گلے اسلح کرے جے صحیح جواب دے, حاکم تے جس اسلاح کرے جو صحیح جواب دے نہیں تے حاکم حاکم نہیں پیر پیر نہیں عالم عالم نہیں وہ فراؤن آل موہیے ہاک موہیے پیرو ہیے جڑا رب دی سنت ادا کرے سا رب پیا فرما ہار ہوں رب دینا جب سنا وا رب سونا فرمائے گا روح تے جسم نو فرمائے گا اے دسو ایک کے لولا ایک کے لنگڑا ایک کے ابس کرتے مشورہ فلانا کھڑا باغ, باغ دے اندھ چل باغ دے پل توڑیے لنگ کر تے اتفاق اینا آدھا لنگڑے تیرے موڈیا تہ جا ترنا بیا اکھا تی اور لنگڑا چڑھ جا جناب ان موڈیا تر پہ لنگڑا راہ دستا اردو رب فرما لگڑا دونوں کو روح ویکھے گی بدن والے پاسے تو بدن ویکھے گا روح والے پاسے بھی پانچ تھان مارگ تھان گایا جل بال کیسی دلیل رب کھی <laughs> سدک جاو اس ذات کریم دے عادل ذات نے اپنے آدل داس طرح سبوت دے کے جدو لاجواب کر دینا ہے تو پھر رب نے فرمانا ہے جاؤ دون روح بھی جاوے جائے جسم بھی جاوے ہر گل سمجھی یہ سدیش جڑا دسیا گیا بھائی بدن ہے ا تے روح ہے لنگڑی بدن چکی پھر دے تے روح ویختی فردی آ توجہ نہیں کی تھی تو ہن روح ہو گیا سوار تے بدن ہو گئی سواری گل آ گئی سمجھ کے کوئی نہ آئی ال ہن قبلہ کبلا روح سوار اے تے بدن کی سواری ہے اے, سوار اے تے ای ای اصول ہمیشہ سوار قیمتی کیمتی ہے سوال سواری نالوں بہتا قیمتی ہے ہوں کسے دی دس لکھ دی گیڈی بج جائے نا بندہ بچ جائے تو اگلے آدھے نے یار کو خیر آ گی اللہ دے دے, دے دے گا پر بندہ تو بچ گیا نا کی خیال ہے کدی یہ سنیا جے بھائی موٹر سائیکل بج جائے کسے دی کسی وہ آخ یار کوئی نہیں بندے دی خیر ہے مر گیا پر موٹر سائیکل بچ گئی ہے نا کدی سنیا <سخن> مالک پچھو آخ چلو بندہ جی آنی جانی شا چلو ایک اے نہیں شہیدا نہیں تو میدہ ہی سہی تو چلو اے ہوتا ہی رہتا چلو موٹر سائیکل تو بچ گا یہ کبھی نہیں تے پھر سمجھ لو کیمتی کہی شا سوار سواری جیڑی آ وہ اندر کٹ کیمت رکھتی ہے تے قبلہ جویں اے دنیا دی سواری مت سوار نالوں اسی طرح بندے دا بدن کیمت روح نالوں گا روح بڑی قیمتی بندے بندے دا بدن روح دے برابر قیمت مل نہیں رکھتا لاڑا خورسبان اللہ مارا کیوں کہ بدن ظاہر سواری ہے روح سوار ہے ایک دلیل ہو گئی اے بھی سوار ہمیشہ کیمتی ہوں سواری نالوں ٹھیک ہے نا ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل ہے جسم فانی ہے روح باقی مارا مارا روح باقی جسم فانی اس ختم ہونا ہے روح نہیں مکدی روح بھاوے کافر دی ہوئے تے پاوے مسلمان ہوسلمان مومن دی روح ہوئے کافر ہوافر مکے کی نہیں ابو نکلنا تے تو آزاد پی جنا مومن دی روح ہے ایبو نکلنا تے تو سواب پی جنا رب سونے دی طرفوں جو بھی اس نال ہونا اپنی کیتی دے مطابق اس پانا ہے تو قبلہ معلوم ہویا روح فنا نہیں ہوندی جسم فنا ہو ہے جنہیں فنا نہیں ہونا شان ہوئی نا دوسری دلیل تیسری جسم ظاہر ہے روح باطن ہے ظاہر تو ہمیشہ باطن نو تکویت حاصل ہوتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں باطن جڑا ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے ظاہر دے مسلم باتنی سزا دوزخ دی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 اے جناب جی انعام تے نعمت ظاہری انعام اور نعمت نالوں آلہ ہوں نے گر دیکھ کے روح اور بدن دا معاملہ ہی رب ایسا عجیب رکھا کہ روح آلہ تے بدن اسدنا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہلہ ہے نا سدکے جا دو چیزوں دے وچوں اسلام کہہ تک نگاہ رکھد کہہ مقصود بنایا اسلام نے اسلام مقصود بنا روح کیونکہ اسلام بھی آلہ روح بھی آلہ جتے رو اے اسلام نے اسلام دے اسے پوری نگاہ رکھنی ہوں پورا وہ فل فرما ہوں روح دے نگاہ اسلام دی رہی اسی واسطے بدن زمین دی مخلوق زمین دے وچوں آیا ہے زمین دے دروں یہ لباس بنتا ہے زمین دے دوں یہ غذا بندی ہے ساریا ضرورت بدن دیاں کتوں پیدا ہوتی کیونکہ جتوں دا آپ ادھر تو دا آئیے دا سارا مال متا ہے ہر دوسرے نمبر تے روح ہے روح کتوں آئی ہے آسمان تو یہ غذا کتوں ہونی ہے دا لباس کتوں کی ہے کیونکہ جدر بھی یہ ہے ادھر دا ہی سارا اندہ مال مت یہ ضروریات اتوں ہی پوریا ہونی روح دی غذا جڑی ہے او ٹکر پانی نہیں توجہ نہیں کی تھی روح دی غذا روٹی پانی نہیں روح, دی ل... روح دا لباس جہا ہے وہ کپڑے نہیں اصل چزا بھی آسمان تو لباس بھی غذا کی مولا تالا دیپ اللہ ہے تت تطمئن القلوب رب سونا فرما خبردار دلان دلوں کی سکون والی شئے دلوں کا اطمینان دلان, دا دلان دا چین اللہ دی یاد اتے رب وحدہ الا شریک مولا سونے نے خوراک بیان فرمائیے دل کی دل کیے اور روح روحئیے دل روہ دل من ان سمجھ لک من ایک تن من دی دی اے دا لباس بھی اے دا لباس رب دا قرآن فرما لباس تکوا لال خیر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 کسی دکان تو نہیں لب سکتی جے ملتی ہے تو میرے غوث پاک پارک ورگان کے دربار تو ملتی ہے آدھے بندے آگا اور فرما صدق جاوان روح رب وحد اولا شریک مولا نے جڑی آلہ شائع بڑھائی ہے روح دے نال دی کوئی شائع نہیں ہوئے اللہ دی خاص نور دی مخلوق جڑی بندیاں دی سمجھ اچھ آسک دی نہیں سمجھ واسطے صاحب دل بننا پہ من بننا پوہ والے روح دیر دے, راز جان دے جاوا جب کملی والا یو دیا نے سوال چند بھیجے سن جنہوں نے آخیا سی جی سارے آن دے جواب دے گا بھی رسول نہیں جی ਨਾ نہ دے گا بھی رسول نہیں جی کچھ دواب دے گا نہیں دے گا پھر رسو ایک سوال یہ سی پوچھو نبی کول جا کے محمد کول جا کے پوچھو روح کی جدو آ سوال کی پب پاک محبوب دا جواب نہیں دتا اللہ دا کڑان آیا رب نے فرمایا یا سالو نہ کہانی کولر رو ہومن امر ربی وما تو کلی لا رب سونے نے فرمایا قرآن اتاریا حبیبہ بائے تے کول روح دے بارے پوچھتے نہیں تصا فرما دو کل رو من امر ربی ایر میرے رب دا دمر جڑا علم جا گیا اے تھوڑا کلیل کی مطلب ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکتے علم دی پہنچ نہیں اتے تک جتوں تک روح امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار لکار دے نے لاکھ روح لوگ سمجھایا جاوے کبھی روح دا مسئلہ زبان نال سمجھا دیا سمجھ نہیں آ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 فرق اتنا ہے فرق اتنا وے اس سوار نو ہمیشہ قیمتی سمجھ تیس سواری نو نٹ درجہ دیندہ ہے سواری نو قائم ضرور رکھنا ہے سواری مارنی نئی جے مار بیٹھے مڑ سفر کے دیتے کرنا ہے سواری نو زندہ ضرور رکھنا وے یہ کھوانا پلانا بھی ضرور ہے ایدی ضرورت پوری کردہ رہنا وے تاکہ سواری قائم رہے فر اس روح سوار ہو کے اپنا سفر طے کرے اے دنیا کا سفر ہے ایدی منزل یا جنت یا دوداخ اتوں ٹردیاں سفر کردیا رہ جنت پہنچنا یا دودا خا پی منزل سارا سفر رہی. خدا دی قسم کرے گا جڑا جناب سواری نو, سواری نو مقصود بنا لوے تے سوار وال نگاہ نہ رکھے سوار دا خیال ہی نہ کرے سوار مردہ مر جاوے اپنی جناب سواری کے خیال چو سوار خیال میں مثال دینا جی پورا پٹرول گیم جی میں سواری نیل چاہیے بے وقوف جے پٹرول پمپ بنا گا سواری آپ ہی جو جوگی نہیں رہنی یہ جنہیں ضرورت ٹینکی ہے ان میں ایک بھر لے تو نہیں فرمائی کد کدی کسے سواری کدی کسے نال پٹرول پمپ ویچیا جی بولو بولو میں دتی ہے دیسی سواریاں مثال بھی دیا او جہاں پر سن ہوں کھوتے کے ایک مربع پٹھے وڈ کے لدی کھلا کی بننا یار تک نا آخ جی ماشاءاللہ جی کھوتے کی خدمت ہو رہی ہے کبلا معلوم ہویا ہوا یہ ضرورت تک رکھ کھوتے پٹھے دے جی اچھا پانی پلانے ہوں پورے لاہور دیاں ٹینکیاں چوک کے کھوتے کوتے تدی خرا میں تخہ پانی دا میں بندوبست کیا پانی دا نہیں کیتا انہ پٹھا بہا تو توجہ نہیں کیتی کیولیا کوتے دی ضرورت پوری کر سرف ایس خوا پیا جا تین چک کے لے ایوا پیا کہ موتے نکنا پہ جائے توجہ نہیں کی تھی. خدمت کر. نہ کر مڑ کوتا ہوئی ہوروں کے موڈیا تے بابے ہوتے ہوگے کی ہے جی ہوں سواری بن گئی سوار پہ سوار بن گئی توجہ نہیں کی تھی. تے خدا رب سونے نے اسلام اصل نگاہ رکھیے روح تے, تے سوار آخد یہ کوا پیا اکی ضرورت پوری کر جال صرف قائم روے زندہ رہے تیری روح نو چک کے جائے توجہ نہیں کی تھی انو زیادہ نہ کمیں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 ہر شاید ای پچھے ہی ہر ویلے خیال ادائی پائی خلا وے یہ خیال رات تڑا یہ لکھا روپے کٹے کرے پڑتے لکھا روپے کٹے کرے ایسے جناب بنگا اچیا بنا وے جد روح دیواری آئے نہ دے لباس کا پت ہے نہ خوراک دی خبر ہے سوار مرد پیا پھر سمجھ لائے اوہی بلی گئی جدہ جی موٹر سائیکل تے ایسیڈنٹ ہو بندہ آنی جانی پر کوئی نہیں سواری تے بچ گئی ہے، تے بچ گئی ہے، دے خدا دیا اسلام کو سد کے جا ہاں جس اسلام نے نگاہ روحت رکھی سپارے کلام میرے نبی دی شریعت اسلام دی غذا آئے اے دا لباس تک پرہیزگاری دا جو ساخا کرے ان لباس اپنی روح نو نوا اسلام ہمیشہ اے نگاہ رکھی اس واسطے اسلام دا مقصود روح تے روحانیت اس مادیت نرف قائم واسطے ضرورت تک محدود رکھا وے اس فضولیات تے جناب ضرورت تو زائد و جان ن اسلام کدی پسند نہیں کیتا سدکے جا میرے پاک نبی تبی یار زندگی وے ان کی زندگی دسدی ہے اپنی روہ دے ہر ویلے جی رات اے دن اپنے دین کا خیال اپنے اسلام کا خیال ہے اپنی روح کا خیال ہے انہوں نے پتا سی اس روح نے سان آباد کرنا مر گئی تو اص برباد پھر دنیا اتے ایسے دنیا جوگے رہے پھر قبر بھی گئی حشر بھی گئی تے دنیا بھی برباد کر بیٹھا گے خدا دے بندے آ کے جا میرے پاک نوی نیا اس جسم نرف ضرورت تک نو فضولیات وجی ایویں وادو زر وادو و جان نہیں بے ایویں بےفائدہ نو جناب کسی پاس لگن نہیں دیتا جی بدن دی گل سی ایندے سن بدن قائم رہ جا اللہ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 مختصر سی سرکار نے کدی اپنے جسم دے واسطے ہی قیمتی تو قیمتی لباس فلا ملک فلا ملک فلانے جگہ تو نہیں سن منگائے ہی جو آ جا سی سرکار پا دے سن جو مل جاندا سی تلاول فرما دے سن سمجو فرمان تینو ایک جناب گل سمجھا اے میرے پاک نبی مکان ویکے گا ہاں جی بدن نو واسطے بدن نو محفوظ رکھنے والا عمارتوں وال جان نہیں دتا بلکہ صحابہ کرام نو روک دے سن کیوں ایسا تاکہ روح تو غافل نہ ہو جان کدرے بدن کے پیچھے مصروف ہو کے اپنی روح ن बैठक हमेशा अपने बदन सिर्फ जरूरत तक महदूद रख्या है अपनी रूह में हमेशा निगाह रख्या है इन समझे उन्हें बदन का घाटा तो कबूल किया है मगर रूह का घाटा कदी कबूल किया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 وہ صرف اپنے جسم نال مصروف رہنے اسے انہیں کونا اسے پوا اسے انہیں مکان گریب بلڈنگ رکھنا یہ ون سبنیا ਨੇ دنیا نے کیونکہ سوار جاند نہیں جو نہیں اس نو پتہ ہی نہیں کوئی اس تو علاوہ بھی کوئی شہ ہے وہ <سلم> تو نبی پاک دی نگاہ ویختی ہے نا ہاں <سلم> وہ حضور دی نگاہ ویختی ہے کہ روح کی شہ وے کن قیمتی شہ وے ہوں گل سمجھی کافر <سلم> <سلم> منافر یہ ہوتا ہے صرف بدن جو جگا تے روح تو ہوں غافل مومن ہوں نبیا کی تابے داری اس دی نگاہ ہوں تے جسم نہد نظریے ضرورت کے تحت چلاتے ہیں مارنا. توجہ نہیں کی وہ آتے نے بادشاہ کا ایسا خیال رکھنا ہے کہ مر نہ جائے کیوں کھانا جی پینا د ضرورت پوری نہیں کی مر تو خودکشی ہے آخر ہو اے بندہ حرام بہت مرے نے کہ نہیں معلوم ہوا رابسو سونے اے اجازت بھی نہیں دیکھی کہ تدن نار لو نو جناب جی جانکاری ہوئے اے وکھرا پیا ہوئے سواری اتے ڈگی ہوئے سوار جاتا ہو تو حرام موت کر جانا اینو مار نہ رکھ کی قائم رکھ لیکن نا قائم این دے پیچھے پوی کہ ہوں دے جو گئی رہ جائے تگاہ تینو روح دا مسئلہ ہی بھول جائے وجہ نہیں کی تھی. این دے پیچھے نہ پوی ورنہ برباد ہو جائے گا بدن ن جے رب درجہ دیتا ہے اسی طرح ہی درجہ دے آشاندار. روح دا ہر وقت خیال رکھی بدن دا دے رکھنا ہے تو او اس واسطے کہ ساری روح دی خدمت ہو بدن فیس آتے ہی مقصود نہیں مہارش کا خیال اس واسطے رکھنا ہے کہ تاکہ وہ بھی حکم شریعت جڑا ہے کہ جسم نو نائم رکھو کواؤ پیاؤ اینا کہ جس نال روح دا تعلق ضرور رہے تو ضرورت حقوق اللہ حقوق لے باد پورے ہوں رہجو نہیں کی تھی. اللہ دے حق وی پورے ہندے رہن رب دے بندیاں دے حق وی پورے ہندے رہن خدا دے بندیاں توجہ فرما ہوں ایک پسے روہ والے پاس بدن والے بس یہ سمجھ لو چیزوں کا فرق جدو سمجھے گا پھر تین دون ٹولے سمجھ آ جان گے ایک ٹولا کافران کے منافک درف جسم جو گئی ایک ٹولا نبی دار ولی نبیا دہ والے نے جسم کا خیال رکھتے مگر سواری تک جہلی نہیں دوسرے کافر منافک جہے نے سواری جوگے نہیں انہوں سوار کا پتا ہی نہیں ہوں یہ سوار مار لینے لین نے سواری دے خیال چک رہ جان دینے کے خیال چی ਜਾਂਦੇ ਨੇ ساری زندگی اور توجو فرمان میں سدکے جاوا تین بخاری شریف کی ادیس سنا وا تاکہ روح دے جسم دا مسئلہ سمجھ آ جائے سدکے جانا میرے پاک نبی سرکار تشریف فرمانے حضور نے فرمایا زمین اپنیا برکت باہر کڈے گی زمین اپنیا برکت باہر کڈے گی میرے امتیو تساں برباد ہو جان حضور دا ایک صحابی اٹھ کلو تیر کردہ یا رسول اللہ کدی کدی خیر خیر نال وی شر ہوندا ہے ادھروں فرمے کی مطلب ادھروں فرماندے جے برکتاں زمین باہر کڈے گی ادھروں فرماندے جے تسا برباد ہو جانا ہے ایندا کی ماجرہ صحابہ سوال کی کیتے مدنی تاجدار خاموش رہے صحابہ فرماندے نے حضور پاک سرکار دے اتے کیفیت بنی وحید نال لوون دی حضور دے جدو وہی مبارک کہوں دی سی متھے مبارک دے پرسینہ ہوں دا سی پرسینہ آیا ہے حضور سرکار نے فرمایا اے نسائلو جڑا سوال کرنوارے کیتھے آ سوالی حاضروں دے یا رسول اللہ میں آ آپ نے فرمایا تو سوال کیتا سی یا رسول اللہ میں کیتا سی اور نبی پاک دا جواب سن دا سبان اللہ ذرا دوکنا راگ سبان اللہ کا نامدار نے فرمایا جدوں بارش بہار دے موسم دی بارش آ زمین دے سبزہ اگد ہے کا پٹھے آم ہو جر پاسے رونق تریالی ہو جانور نے دی آتر کئی جانور کھا کے اپنا پیٹ بھرتے نے ضرورت پوری ہوں وہ جا کے درخت تھلے بہ کے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 ایک نوے جانور بھی ہیں ہے جسم والے نے توجہ نوے جانور بھی جسم والے میں اگلے دن میرے نال منڈے دو چار بیٹھے بیٹے وٹی جان منہ وٹی جان بار بار اپنا منہ چبائی جان ہلائی جان میں بڑا حیران میں یار خیر تینوں کی بنیا پھر میں توجہ کیتی کی چگم پہ کھاوے میرے کو رہا نہ گیا میں پترو اج تک تو ایسا یہ سنتے رہے ہاں دیکھتے رہے ہوں भी जानवर उगाली वटते हैं हूं पता लगा लग भी तुसा दो लत्त ने भी उगाली वटनी शुरू कर दी मैं क्या महापुत्र तसा भी जानवर ही बन गए जे है जी जो भी जानवर लाल लगी तो जानवर ही बने खड़े जे منہ گالی وٹی جانے جی اترو بندے رب نے منہ دتا ہے تو ارمان پاؤ ہے جی ہر گل جل سمجھی ایک لطیفے دور سے چٹکلا سنا دل جہی کراک نبی سرکار دیکھ مثال فرمایا وہ جانور کھا کے سورج والے پاس منہ کر لیندالی وٹد اپنے ہدم تو زور رکھدا جانور जा के जू चरना शुरू होता है चरद्या चरद्या चरद्या इना ढरता है किनू लगे पूकड़ पूकड़ जा रिक लग जाती है पूकड़ हम उधरों खाई आंदरा मगरू क्ढ़ी आर उनकी पूछल भर जाती है रिकूकाल किसी मारा तो अपनी लिट च लबेटता जाके जू चरना शुरू हों चरद चरद्या चरद्या इना ढरता है कि वन लग जाती है पूकड़ पूकड़ जा رک لگ پوکڑ ہوں ادھر مگر ਤੇ کی پوچھڑی ماردا بھی اپنی ل پوکڑ لبیڑا کسی پوچھڑ ماردو بھی سدکے جا ہو نبی تو پھر فلسفہ پر سمجھنے کے لیے ہمارا نبی فلسفی نہیں ہمارا نبی علوم الہیہ کا بارے سائد ہے آأ میرا نبی خود بھی سادہ ہے نبی دی زبان بھی سادی ہے نبی دی تعلیم بھی سادی ہے بھی نبی سمجھاو کے اندر ہمیشہ سادی زبان جٹکی استعمال کر دو ایمان دسو سونی جٹکی مثال دیتی توجہ نہیں کی فلسفی تے چو کے چنا کے چڑھا کے مرا کے وہ چوکے دیکھی ساری گل مکا چڑتا اگلے نمج آنی مینو ایک پہ آخے جی فلانے صاحب بڑی تقریر کرتے ہیں فلسفا ہیں جب اٹھتے ہیں تو پتہ کچھ نہیں لگتا کیا میں خراب آکری پلے پہ ہاں چوکے چناکے چناچے مناچے کا مقصد نہیں ہوں نبی ہمیشہ سادی بولی بولتے روک نالا سبحان اللہ اسی واسطے تیر فرمان ہے ہو اللہ رسولا رب فرما ہے رب جنہیں انپڑا میں سکول انپڑے فلسفے تھوڑے چاہیے توجہ نہیں کی بلرگ آجی میں پڑھ رہا سا حضرت مجدد سانی رحمت اللہ آپ فرما نے فل فلسفہ فل فل سفا یہ زیادہ حرف جڑے نے اور سفا نے فل فل وکرے کرو اے دو نے فی تم صفا سفا کرو تے سین فے تین ایک پاسے نے تے دو تے دو دوڑے تین نے اے بنتے ہیں سفا سفا آدھے چولی تے بے وقوفی فرمایا جا بہتا حصہ ہی چوڑا ہے جس لفظ کا بہتے حصے کا مطلب ہی بنتا چوڑا فرمایا یہ سارا ہی چوڑ یہ سارا ہی سوالے خدا دی قسم کر کے آنا ویخ اپنے نبی پاک دی سادی زبان ہوں مثال دیتی نے مسئلہ سمجھا جانور ریا ضرورت تک ایک نے ہرس جا ریا ضرورت تک آپ بھی بیمار نہ ہویا تے دوجے بھی خراب نہ نے پائی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 خدا دی قسم کر گیا نہ میرے نبی چاہب ہر صحابی دا بنگلہ اربا روپئے کا بنا چھٹ دے چنے محلوی رسول اللہ تیار فرما لیں میرے پاک نبی سرکار دی کی گل پوچھنا میرے تاجدار مہ گولڑا مہرے والی آپ سرکار ضلع مظفر گڑھ کو ٹدو علاقے دے اندر چلا کر رہے سن جا خون سی وہ ہندو سی ہندو آپ سرکار دے واسطے خدمت واسطے انہیں جگہ دیتی ہوئی سی سرکار چیلا کر دے سن اور ہندو نے جناب آپ سرکار دے واسطے داستے کا دا بندوبست بھی کر رکھنا میرے پیر میرے علی شاہ سرکار جنے دن اتنے رہے آپ سرکار چلا دے رہے کئی دنوں تو بعد جدو چیلے تو فارغ ہوئے پیر صاحب نے فرمایا ہندو نگ کی منگنا ہے پالا <سؤال> او یہودی نہیں سی ہندو سی ہندو سکھ فکیرے نہیں اے فکیر کا بڑا ادب دے سن اس واسطے یہ جناب جدو اللہ ولیاں دے دربار لنگن لگنے سلامہ کہہ کے لگا قبلہ میں مکروز فس مہربانی فرماؤ فرمایا جا گھر جنا پیا ہندو گیا لویا میرے بابے نے کی ہے تا سرکار تاجدار گولڑا نے کپڑے لوہا ولیٹ فرمایا گھر جا کے رکھ لوی سو کھولنے ویخنا نہیں ہوں جدو سو ہوئی ویڑا لویا سی سونا بنیا کی بنیا پیا ہاں لویا کی بنیا پیا سونا ہی گل سمجھی اونا ہی ج کیمیا گر ٹرکی مر گئے کھپ گئے کسے پاسوں سونا بن جائے کئی <تصفح> ملا مردے وے پیچھے کئی پیڑ مردے <تصفح> تے آج جناب جی انگریز تے ہوئی ہلکے نے تے انگریزی جنساں ہوئے ہوئے کسی پاسوں سونا بن جائے کیمسٹری <تصفح> پڑھاؤ فلانی پڑھاؤ کیمیا بن جائے سونا بن جائے تے سدکے جاواں اس بابے تو جنہیں لوہے کپڑے چلے ہٹ کے تک چل آ کے بدل کو دے نے نظر جنا سونا کر دے وٹ اور نظر جنا دی ارے سونا کر دے وٹ دین ہے سونے رب دی ارے کی سید کی جگہ <تصفح> باوے سید باوے جگ جیدی نظر کی میا نو سونا ہوں ایمان دس ہوئے تیروی سدی کا دا تاج دار گولڑا چودوی سدی کا دا تاج دارے گولڑا میرے پاک نبی سرکار کا گلام سونا کی کڑا باقی مدنی واسطے اور من قسم اسات کی جبزہ قدرت میری جان ہے میرا محبوب چاند مربعات کوٹھیاں صحابہ نو بنا دکھان تے سوٹ ہزار روپیہ صحابی دے گلے پا چڈے میرے آکا چاند اٹھ اٹھ قسم دے کھانے اپنے صحابہ کھوا چڈ دے آہا. آہا.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 تے جو دے مقابلے گل آپ جیس کرن تے ساری خدائی جی گل آئے وابی وہی سارا کچھ وہ سارے پا کے سارا کچھ کر سکتے سن جی گل آئے انگریز دے مقابلے وہ جی بات یہ ہے پھر دیکھو نا یہ تو سائنس دان ہے ان کے پاس تو تمام آلات ہیں تمام مشینری ہے دوربین ہے خوردبین ہے یہ تمام کچھ تو یہ ولیوں کے پاس کہ ان کو کہتے ہو تو تیری ہن کھوتی گئی ہے ہن تینوں ولیاں دی طاقت نظر نہیں آنی میں نو قسم اور ذات دی سائنس دان ایک پاسے ہے مدنی دہ فقیر ایک پاس ہے در دیکھو ایک گل تین سناوا سمجھاوا بو علی سینا ایک بزرگ کو اسماعیل حق کی بروسوی تفسیر والبیان شریف لکھتے ہیں بلوک کول گیا آپ نے پوچھا کہ کی ط ساری زندگی اور آخر جی مینو چوبی ایک وقت کا پتا ہے جس وقت لوہا موم بن ج آپ نے فرمایا جدو بنے نا وقت آئے مجھے وقت آیا آپ نے فرمایا فر لوہا پھڑی آتے موم ہو گیا آپ نے فرمایا بڑی گل وقت گیا نا گزر فرمایا ہون موم کر آداد جی وہ تو سی لنگ گیا ہوں کی فرمایا نو پھڑا ہاتھ پھڑیا تو موم ہو گیا ہوں بولی سینا ویخے بھی بنیا کم بےلی تو تقت کا محتاج وقت سدا محتاج اج ہی جی میں پرسو چوتھ تو سال اتوں کتابیں لیا ایک میں کتاب لیا خاجا محمد پارسار دی اللہ تعالیٰ نو سلسلہ نقش بند بے بہت بڑے ولی گزرے نے خاجہ محمد پار رضی اللہ تعالی دی فصل آپ الب آپس دے لے بو علی سینا آخری وقت توبہ کڈ بیٹھا سارے جو جو زیاتی کیتیاں رب تو معافی منگی سائنس چڈی فلسفے چھے قرآن حفظ کیتا نبی دی شریعت سمجھی اللہ اللہ کردیا آخر توبہ کر کے مریا ہے پہلی میں مکالام بیٹام تو پتا ہی ہوگا یار ہوں خدا کی قسم کر کے آنا میرے پاک نبی صحاب کرام کی روحانیت نگاہ رکھی صاحب کرام نو اس دنیا ظاہر کا فکر نہیں سی آر ویل فکر اپنی روح جنت کے دین بھی دی لانی रूह का ही ख्याल रखना वे ओली सलाह में लग्या रहना वे अपने दिल से निगाह रखनी मेरे पाक नबी दे अपने जिसमे जिस्मू घाटा दे लें सन मगर अपनी रूह के दीन मासा फर्क नहीं सुना दें, दें। نبی پاک سرکار یار نگاہ ہمیشہ روح, تے روح دے محل تے سی روح دا محل دنیا دا نہیں ہوں اے دا محل جنت چڑب بنایا جی روح آ اے دا محل اے فانی گھر چسند نہیں کرتی دنیا کا یار ہمیشہ نگاہ اس واسطے وہاں لوگوں کی ہمیشہ نگاہ جنت رہی سی خدا کی قسم کر کے ان جان دی کی پرواہ نے کی جل دین دی آ گئی ہے یہ نہیں سوچا ہوں یہ کٹھا کریے خدا کی قسم کر کے منافک بھی ریسرے سن کافر منافق نبی پاکی زندگی ویگ کے جی اصل روح والی سی جسم کی سادی زندگی گزارتے سن کافر منافق ویگ کے آخر سن بے وقوف نے پاگل نے یہاں سمجھ کوئی نیو شعور کوئی نہیں جڑے اپنے جسم کے کپڑے کا خیال نہیں رکھتے یار میں تم بھی ویخ لے किसी जेदे जिसम के रंग बिरंगे टुकड़े लगे हो रंग बिरंगे कपड़े जनाब सी खुराक गुजारा कर ला सुे टुकरा तुजारा हो या खजूर एक खजूर मूह पावे पानी पी के अपना गुजारा करके बैठ जाए इस दुनिया की बहुते खावन की तलब छी बैठा होनाब जो बारी आवे रहन सहण की ते कचे ढारे ला लवे या जनाब झुग्गी पा लवे जिमें हजरत सलमान फारसी स حضرت سلمان فارسی جنہ دے خدا دی قسم کر کے آنا ساری دنیا کے سائنسدان ملنا دے در دے دربان کی دربان دے کتے کے سیانے ہو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کلے آپ نے ہمیشہ مجرد زندگی گزاری ہے آپ شادی نہیں سی کی کلے رہی گا سرت سر سلمان فارسی سرکار نو آپ نے جناب ایکشن نے آخلا سلمان تصا مکان نہیں پایا مینو اجازت دو تسے مکان بنا وا فرمایا مسافر کہ لنگ گئی ہے باقی تھوڑی رہ گئی ہے وہ بھی لنگ جائے لج پالا مینو اجازت ضرور دے آپ فرما نے جب بنا, بنا ہی پھر بناویں تے جے اٹھ کلوا چھت سر نہ لگے جی سو جاوا تو پیر کندا نہ لگ بس اک بنا لے مینو بہتے کی لوڑ کوئی نہیں آپ سرکار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 میرے کو حساب نہ لوی میرے مولا مینو حساب نہ لو جی دنیا تو ہتھو خالی تر گئے ہوں میں وجہ کی اسی. او بے وقوف سمجھ دے سن جڑے بے وقوف سن منافق کافر کاف دے سن جی آخین قرآن چو سنا رب دا قرآن فرما اے مینو کما آمنس کالو مینو کما آمن سا رب فرما ہے جدو منافک آخیا جا سمان لیاو جیسا صحابہ نے لایا آد تو وہ کی آخر سن اوے ہی مان لیا بھی جی اے بے وقوف لائی فرد گل نہیں سمجھی ہوں میری اس گل اس قرآن دی گل سے تبجو کر صحابہ دی دنیا دی سادی زندگی ویخ کے انہوں پاگل کون دے سن بولو بولو بولو پھر توجہ کر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 ان رحمت خدا رحم والے ہوں حضرت سی اکبر فاروق کے آزم مولا علی پاک حسین ونافک ویخ سن بہ یار ان کھانا بھی پا بھی انا دا رہنا بھی ساتھ بے وقوف نے جنہوں خیال ہی نہیں اپنا انہوں چوڑا نت نہیں سبڑوں توانو خیال نہیں سوار تو سواری جوگے جی سوار رکھتے سواری وہ بغیر تو تسا اپنے اصل ناری بیٹھا جائے جانم تو جانما بالن بننا تھی دنیا بھی گئی تخرت بھی گئی تے صدقے نگاہ رکھی بیٹے نے بھی یہ مرنا ہی مرنا ہے مٹی لوڑ تھوڑی جی جنا ہے پوری کرو بے شک سادہ اندی ضرورت پوری کرو تے اصل زور رکھو کہ تے نبی تے دین تے تاکہ سادی روح زندہ ہوا بندے آگاہ ہاں دی, دی روح تے سی وہ سادہ زندگی بسر کرتے سنفک انہوں کی دے سن بولو بولو معلوم ہوا جیڑا مومن دی زندگی سادی ویخ کے آخے یہ بے ہیں ان کو تو دنیا کی ترقی کا پتہ ہی نہیں وہ سمجھ لے کون ہے نہیں کی تھی جیڑا مولوی ویخے دوسرے مولوی نیکے آخے یار تیرے کول کوئی بیڈ نہیں کوئی سوفا نہیں کوئی مکان ستھرا نہیں کپڑیاں دا حال کوئی نہیں نہ تھلے کسے کم تے بے وقوف ہی لگنا اکلوبئی جن سے ابد اللہ بین آخر ہوں سی نبی بے یار بے وقوف لے پر اللہ کی فرما ہوں منافق دی نگاہ چی زندگی والا بے وقوف ہے رب دی نگاہ رب سونے پھر الا ہوم رب تیرے جواب دین تو بھی سدکے کافر کافر بولے نا ایک گھٹ تو رب اگو بولد دو گھٹ آرا تیرا, تیرا, تیرا تی مکو ٹپ کے رکھا گا والا رب نے آخر پہلے جگایا پہلو جگایا پھر آد ہوم بے شک پکی گل جے انہیں نہیں سکھا بے شک بے وقوف نے انہیں آخیا سی بے وقوف نے رب آخیا میں پیا بے شک تھی چمڑ جے تھی ہے چمڑ گے سونا مسلمانوں اج میں پیر ویخ جے کسے پیر ویک درویش نو. مکان بہن کا کھان کی کلی پا کے بیٹھا تھلے پیر سفا و بے وقوف اس کو زمانے پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ترقی جانتا ہی نہیں ہے میں آخیا پکا ابولا ابد اللہ تینوبئی جن سے پیرا نو گمراہ کرنا تین پتہ نہیں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 کھانا مکان کی ہے جی وہ جی چڈو جی جسم سواری ہے چند قائم رکھی بیٹھے بس اگاہ رو دے اصا تی اپنی جنت لینی ہے رب رسول دے فرمان تے اسان فرق نہیں آن دینا اسان درے فضول زندگی پائے تو ساری اصل نہجو نہیں کی تو ہن جڑا ویگ کے انہوں نے آخ یہ پاگل ہے یہ ترقی یافتہ نہیں اس کو ترقی کا پتہ ہی نہیں آیا سمجھ لے لو اے منافق دی بیجنس کافر, مو... کافر منافق ویگ کے مسلمان نہ دی زندگی نو بے وقوف نے رب فرمایا خبردار یہ بے وقوف نے لیکن یہاں شعور نہیں منافق نو شعور ہو ہوں گل میری سمجھی ایک تینوں قرآن دے حوالے اور گل سنا توجہ ہے ذرا توجہ نالا سبحان اللہ سوک نالاگ سبحان اللہ قارون دا نام سنیا نے یہ کون سی جی کارون نہیں تھی پتا یہ سائنس دان تھا قارون بہت بڑا سائنس دان تھا یہ علم کیمیا جانتا تھا جس کے ساتھ لوہے پیتل تانبے کو سونا بناتا تھا توجہ نہیں کی پتا نہیں اب تک اصا تو نہیں سنیا تج نئی کھیٹا کی بلا تے سنن دا قصور ہو سکتا ہے گلا اہی پر نے تیسرے اللہ دا قرآن چ کھولو جو کچھ مال متا ملو بھئی سونے چاندی دے وہ خزانے سن بھائی چالی اونٹ چالی اونٹ وہ او خزانے دیا کنجیا چکتے ہوں سن کنے اونٹ تیرے پاکستان دا تے خزانہ ایک اونٹ ہی سارا چک کے پورا خزانہ ہی لے جائے بے شک کی خیال بے شک ہے بلکہ اے پوری گورنمنٹ نو نٹان دے پیچھوں بن لوگے تو سارے کھچ کے لے جان خیال ہے لیکن وہ چاری اونٹ تو چکتے کی سن چابیا ہوں جنہ دیا چابیاں چاری اونٹ چکی کھڑے ہیں وہ خلانے کن کون گے بھائی سر مثال بن گئی دنیا چارون فلانا بڑا قانون ہے ہر وہ کارون سائنسدان سی سران فرماندہ کہ کارون لگا میں جو کچھ ملے او اللہ علم اس لگا کہ میرے اس علم دی وجہ سارا ہے تصویر ہے نا کئی جاندار اللہ کا احسان ہوا تو یار لیاؤ اتے قرآن پاک کھولو اس قوم کو انگلش سمجھ آتی ہے قرآن آتا رونا صحیح ہوئی وہ کہن لگا مینو جو مل ہے میرے علم کی کمال علم کا کمال ہے जो हम अपने आप के इलमे कमाल पिया ना और समझा मैं इंस की वजह से जो सब कुछ मिला है तो निकलिया आकड़ के क्योंकि आकड़ का उस बंदा जिसले समझे ये सारा कुछ मेरा है ते जे समझे तेरा है तवज्जो नहीं की जिन्हें जो कुछ लिया جیا میرا کمال نہیں رب سویا تے ککھو لکھ چکرے تنو چاہے ککھو لکھ چکرے جنو چاہو لکھوں کھ چکرے کمال نہیں پھر وہ کدی آکڑا نہیں وہ پھر چک کے رہوں پتا دا ہے ان دیر نہ توجہ نہیں کی جڑا سمجھے نا یہ میرا علم ہے میں ایک رکھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے پھر آکڑ دور وگوں پھر رب نو رب ان مننا ہی نہیں سمجھنا ہی نہیں ہوں جدو کارون نے آخیا ہے میرے سائنس کا کمال ہے میرے سائنس کا کمال ہے قرآن کھول کے ویک آ کر کے نکل بار سونے چاندی زیور اتنے سجائی پھرد اگے گلام سجے کبے گلام انہوں بھی زیور پوائی پھر آکل کے نکلیا دو قسم کے بندے ہو گئے والے ایک ویخیا ایک نہ لگے یا مسلام یا کارو ہائے کاش کی دریفت سانوی اے کج لب جاندہ جیڑا کارون نو لبی آئے جو اے نو ملے آئے اے سانوی مل جاندہ اللہ سونا فرماندہ ہے ایک ٹولے نے اے تمنا کی تھی دوسرا ٹولا وقال اللہذین اوت ذرا ذوق نالاق سبان اللہ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 نا رب سونا فرما ہوں لوگ نے آخیا جڑے علم والے سن کون سن عالم سن عالم علم والے کہنے لگے برباد خراب ہو جی یہ کچھ منگن دے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 علم سانس دنیا حکیر زلیل جنت ازیمگو تصا کہ منگتے جے لو جی جٹ گزریا نا تو جدو سائیاں دا آیا آڈر حکم کارون دا مال متا پہ جانا ہے زمین جڑے نا وہ پہلو پہلا ٹولا وہ جسم والے بےلی ظاہر نگاہ رکھنے والے حقیقت کے علم سے بے خبر کہنے لگے چنگا ہی ہے اللہ سانو نہیں تو دیتا جی ویخیا جی کی اثر پیا ہوں سو تو باں تاؤ بان تو بان توجو نہیں معافی معافی بس ٹھیک ہے ایویں صحیح آ جے دال ساگ ہے نا بس اسی طرح ٹھیک توجہ والے روح حقیقت سمجھنے والے وہ تو پہلو ہی دال تزارا رکھے کھڑے ان سان رب کی جزا صحیح بھی آ جی جنت رکھی سو لب جائے سب جڑے سن بےلی سائنس والے تو ظاہری ٹکر پانی والے یہ جڑے کھابے کانڈا کدھر سانو بھی گل جب فریا گیا پھر کی آدھے کبلا ہوں سن جا علم والا وہ تو ہمیشہ سادگی پسند کرے گا निगाह रखेगा जन्नत रूह देते जेवकूफ मुनाफ चल उस हमेशा निगाह रखनी जहरते जदों बजना छोटा फरीचने तारी आनी है रगड़े की फिर आखना तौबा तौबा तौबा मोली जी उ चे स راک اللہ اتنی یہ بھی گل سمجھا جاوا معلوم ہوا علم علم وہی ہے خدا اور اس کے رسول کے نسبی جس علم سے انسان کو یہ سمجھ حاصل ہو جائے کہ نگاہ دی جنت تے روے دنیا دے کسے دے سمان تے روے کے کسی کے سامان نہ رہے ہاں نہیں تے رب نے قرآن جڑے کارون ویخ کے تندے نے سڈے کول بھی اوے کا ہوب انہوں قرآن حکیم دے اندر علم والا نہیں آکھیا جنہ آکھیا سی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 خدا دی قسم کر گیا نا وہی قارون دا حال ایک پاسے رکھ لے جہان پاسے رکھ لے مولا دا کوران کھول لگریزوں دے کولو ہی کرون والے خزانے آئے تے آخ دے بھی کی نیا ہماری سائنس کا کمال ہے وہ جیسے قانون آخر سی کوئی رب نہیں یہ سارا ساڈے سائنس کمال ہے ملیا میں وجہ لیا رب جرما جس نے سنو نہ رزک کھول دینا جب چاہتا رزک تنگ کر دین فرمائی جی ای گل ہو پھر بے علم بھے مر جانے کئی اج دے کوئی اج دے علم رکھ والے جناب رولی نرستے ہیں کوئی انولی رجے پے نے رب سبحان اللہ ہوں خدا دے بندے سدگے جا میرے بلا لمی نونے نے سمجھا کارون زمانے کئی ہون گے ہوں انہوں ویگ کے جڑے آخر گئے ہائے زمانہ بدل گیا ہے مولی جی اب کیا کرے چڈنا ہی پہنے دین کو اسلام علیکم وہ کیوں دیکھو نا جی کاش ہائے دیکھو انگریزوں کے کیا کیا, کیا محل ہیں کیا کیا سواریے ہیں کیا کیا پوشا ہیں کیا, کیا ان کی خوراک ہیں کاش کے ہمارے پاس بھی ایسی نہ تو لئی پل دے جا سیاتا ہجمری وگو جی علم والا علم والا علم والے آخر متوجی دے کدھر ویسد کدھر ویکن بہ گئے میرے نبی دی حدیث آہ, آہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آہ, آہ. قرآن خدا دلا تمنا کئی لا متا نا بے ہی ازوا جم نم نبی سونے جو کافر نو ورتن واسطے اثر مال دل نگاہ اٹھا کے وی ن جدو کافران دے مال سامان آدر سن میرے پاک نبی ادر اپنی اکھا مبارک دے کپڑا رکھ لیں دے سن تاکہ میری نگاہ بھی نا دے مال تے نا جاوے मतलब रब सोना दसना पकीर समझी समझी अजीम उजा सब तेन दीन दिता वे जिस दीन की दी दौलत तो जन्नत जाएगा रब का कुर्ब पावेगा हमेशा की रहमत आी जिंदगी पावेगा نگاہ رکھی بے لیا اجی کارون کام وہ کارون بنے بیٹھے نہیں دو ٹولہ نے کانڈ آئے بہتے اسلے سکولی آخری ہائے ہوئے, ہوئے کو جو ہونا چاہیے اگوں اگریز آخری سا علم کمال کا کمال ہے سانو رب نہیں دتا یہ سب سہج کا کمال ہے آخنا یہ اپنے خرگلے نہیں کلا پروفیسر بھی پوچھنے میں ہاتھ رکھ مالویوں کو کیا پتا یہ تو ہمارے علم یہ سائنس نے کیا کچھ کر دیا کچھ نہیں پیتا لینا چاہتا سو جی میں رب قانون مال دے کے آزمایا تو اس کنجور نے خدا نے بلایا اپنے نفس سے شیتان کا بل بیٹھا پہ برباد ہویا رب سانو آزمایا میں کافرن دے ہتھوں بنوانا ہر شہر پھر یہ ہوں صبر والے نے یا ہرس والے نے ویس کے دے نے یا میرے رے آپ کارون آگوں سائنس کے بڑ کھلوتے رب جاتا رہا تو جہاں نم کا بالن بیٹھے بیٹھا خدا دے بندیاں میرے نبی یار بھی سارا کچھ کر سکتے سن توجہ نہیں کی پر ضرورت تک رہے ہیرس توجہ نہیں کیتی کیرس نہیں کیتی ضرورت تک محدود رہے کھان پیمنج پاوچ بناو اپنے آپ اک حد رکھا ہو جس حد نی کے اپنی آخرت کما لے انہیں اگان نہیں بدل داپ اصل ہر سر توجہ فرما پھر نتیجہ نکل گئی جدو بندہ پتن پرست بنے روح پرستی ختم ہو جاوے روح دے خیالات ختم ہو جاوے، لازمی گل نکلتی سفتیاں آر بے گیرت بن گئی غلام سہن بن گئی اپنے واسطے ہر غلامی شاطان نہیں قبول کرد ہر سلت قبول کر دے کرد جب والا بندہ بن جائے تن پرست بن جائے پھر غیرت بھی اس دے اندر نہیں آ سکتی خیرت آئی ہمیشہ آزادی آئی جب بندے رب سونے دے روحور دا خیال رکھن والے بندے نہیں رب دے دین دا خیال رکھن والے بنتے نے جنت دی طلب والے بندے ہیں اللہ چیزاں دی پہ اسان صاحب صحابہ کرام وانگوں سادگی چڈیے جیویں جیویں ہیرسج پہ گئے اج نتیجہ نکل آئی آپا ریک لگی ریک لگی लग गई हम पूछड़ भी भरी खड़े पूछ भी भरी खड़िया उदार रसूल का पता रह गया है ना हलाल हराम की तमीज रह गई है ना उस शिगिर फर्क रह गया है ना वे छोटे का पता रह गया इंसान तवजो फरमा महज तन पर بال روح پرستی وجہ بندہ فرشت افلال بن جی کوئی نہ خوشبان اللہ علامہ اللہ. اقبال نے من تے تے بڑا کچھ لکھا دنیا جدو بندہ وڑے گا آ. کی مطلب ٹھنڈ سے جسمے پاسے آئے گا تے تے نرا مکر مکر فراڈ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 حجویری کسے کو نقصان پہنچا گے کیا وہ ایسے انسان نہیں جڑے کسی نہیں دے کسی کسے تے ڈاکا ڈاکہ کسی کی عزت اے فقیر نے اے سارے روح والے ہوں کی ہوں نے روحے مجالے جی روح والے پاس ہر خیر ہر نیکی ہر سد ہر اخلاس ہر شعور ہر حقیقت پسندی ان جائے میں مثال دینا بے لیوں یہ دسو حجویری کسے نو نقصان پہنچا گے کیا وہ ایسے انسان نہیں جڑے کسی نہیں دے کسی فراد کسی تک ڈاکہ کسے کی عزت نے اے فقیر نے اے سارے روح والے ہوں کی ہوں روح والے مزالے جی جانور والا کوئی کم آ جائے یہ ہمیشہ انسان والا عظیم کام کرنا مقابل جے وال سفت جیخریا ہوج دی تن پرست دنیا چیخ جا روح تو نا آشنا بے خبر محر ایک جسم یگ رات جسم واسطے جسم کو ہتا کے ہونتے نماز جی پڑی ہے نا تو بھی اسے ٹھاس خدا بھی قسم کر کے آنا اس وقت روحانی اسلام نہیں مادی اسلام ہے جی کوئی نیکی کرنی ہے تو او بھی اپنے دنیا دے واسطے کرنی ہے اخرت کا خیال کو نہیں رہا میں مثال دینا جی کوئی ہسپتال بنوا تو مقصد ہونا ہے ووٹ بن جان میرے یا پھر یہ آ لوگ میری شہرت ہو جائے یا پھر یہ آئی ہسپتال بنوا لینا میرا فیکٹری واہ ٹیکس میرے نہیں لگے چلو ٹیکس تو بچا لوا گا توجہ نہیں کیونکی کر رہا لیکن مقصد کی ہے دنیا ہے آخرت نہیں آدر نہیں مادی اسلام روحانی سلام جو بھی نیکی کرنی ہے اس واسطے کہ اتنے اجر نہیں لینا توجہ نہیں کی اجر کتنے لگے لینا ہوں نی نماز پڑھتے نا نماز میں سارے بڑے بڑے افسران کا طبقہ سیاسی شیاتی کا طبقہ نماز میں کھڑا ہونا یہاں ہالے اینج کرنا فوٹو فوٹوگرافر پہلو اگوں کھلوتا ہونا دیکھا جی کدی فوٹو گرافر اخبار میں آ گیا فلانے صاحب جامع مسجد فلاوے نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہوں کیوں کنجر فوٹو پہ اترو آتا ہے کس واسطے تاکہ لوگ ویکن آخر بھائی ماشاء اللہ بڑا دیندار بندہ ہے لہذا جو میں کفر کرنا وا جو چورے ٹھیرنا ایک فوٹو نال چھپا لوا توجہ نہیں کی تھی سارے جسم والے ویخیں گا نماز پڑھنے کے مرادوں میں آ جا اگوں فوٹو کا کھچتا ہے اون دی نماز چٹ کرائی توجہ کی پڑھ رہے تو لگتا ہے پیا بے اور اون دی چٹ کرائی محرکی خاطر میری بلے بلے ہوے <سطور> <سطور> آخر بڑا نمازی وہ جی سبحان اللہ جی حج کر جان گے شیطان تو پھر اتے دیکھا کر بس یا کر فوٹو گرافر نے ہاں جی انا نہیں کرنا کیونکہ وکھایا جو سارا کچھ اتنے اوتھے داتا ہزری ورگے نے نا جیڑے کام کرن نیکی دا تے لوک کے کردے نے جم کرتے اوڑا ہے وکھا تو رب لوگ تو کبلا فرق سمجھ لن والے کدی اخلاص نہیں رکھن گے پرست کدی خدا کی قسم کر کے آنا کدی انسانیت کم کام نہیں کر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 وہ آپ جائے گی سی راہ جی ڈرائیور ہوتوں بگاڑ پایا جائے ان کی نیت ہوے بھی میں جڑا کھڑا نہ وڑا یا کمبا اندر مارنی ہوں سواری کی کرے بچاری کی تھی سواری کی آپ بچا بچاری ہے سوار دے کب ہوں کھوتے سے اتنے بندہ بیٹھا بندے دا ارادہ بن گیا میں یہ دریا راوی ہے کھوتا جاوے گا کہ نہیں بچے مارنے نے پچھو سات سوٹے کھوتا پی بان کر کے اندر جاؤ ان کا ارادہ بن گیا میں سٹنا رو ہی نالے جاوے گا کھوتا کہ نہیں کبلا اسلام ہے روح تے نگاہ وہ اسلح ہے روح دی کی مطلب روہ بندے دی بنے نبی دی تابے دار ان ماپے ہوں روح در جب خوفے خدا ہوا مارے مارے گی جسم ڈاکا مارے گا ہوں اندر روح اندر روح جدو ہوے دا ہجیری ورگی انہ ہاتھ جے اٹھے گا تو خیر پیر اٹھے گا بھی زبان بولے تاوی है, है. کان سنے تاوی है. خیر ان پورے جسم سیدھے راہ لگی فرمائے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے है, है, है, है. او کی مطلب جو دل تر روح ہو جائے ٹھیک تے پھر دنیا جسم ٹھیک قبر بھی ٹھیک حشر نہیں کی, کی, کی؟ جی اس روح بگاڑ پی گیا ہوں میں گل سمجھی جی روح ہو شید باہر شہدی باہر جانے چلو ریاض گجر یہ تو فلم دیکھی ہونی ہے تو ریاض گجر یا سلطان رہی آ رہی روح اس سواری کدے لا ہے کدی ہے توجہ نہیں کی کبھی یہ لٹ پاوے گا کدی یہ ڈاکے مارے گا جی اج کل تھا تھانے ہوں موویاں بھی تھا تھانے بنتی ہیں جیڑی روڈ پہ جاؤ موتر وے دے مووی بھی کی پک کر دیو آ ہماری تمہاری سکیورٹی ہے میں خراب ہو جرم روک دے مووی جرم روک دے پھر مووی بناوکرینا پھر واق رولہ پہ موویا بھی بنتی ہیں ہر تووی بناؤ ڈا کے رولانا پائد کی مووی بنا میں خیال کمی نے اللہ دی مخلوق ڈرام میں رچائی کھڑے گے یہاں مویا رکتے جرم جو رکتے ہیں روڑ دی سلاح نال رک دے لے تو حضور دی امت نو خوف خدا دلاو آپ رب دا خوف کروا بناو نہ موبی نہ اصل بھی لوڑے ہر بندہ دوسرے پیاہ کا خود محافل ہوگا جو نہیں ایمان میں ترقیا پیا نہیں اسلامی ماحول ہوگئے اسلامی ہر بندہ دوسرے دریں سمجھتا جی اپنا میرے نبی وچوں کسے نے ہے نا جنگ دے گی گھر کا پیا خیال رکھتا جو ضرورت پوری پیا کر جی اپنا گھر ہوتا ہے اس نگا, نگاہ دوسرے گھر ویخنا وجہ کی ہے کیے. میرے مستفا دین نے دی روح نوار نو روح سمری ہوے ہو تو جس ماپے سمر گیا مادتا. سوار سیدھا ہو تے سواری مادتا. توجہ نہیں کی زور کہڑی گلتے پہ لگتا ہے بھی سوار نو تو بگاڑ کے رکھو رونو نا خدا کا خوف آن دو تعلیم یہو دیو جس تعلیم چ خدا دا تصور ہی نہیں رولا ہی موکا رب کا پتا ہی کٹو گورنمنٹ جمہوریت ہو سیاست ہو جمہوری تو جمہوریت میں کیا ہے جمہوریت ایسا نظام حکومت ہے جس میں خدا کا تصور ہی نہیں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 نبی کی شریعت کے مطابق ان کی روح کی کر دی جائے جس دی روح روحا خدا, خدا دا خوف ہوئے جس روح رب دی معرفت ہو جس روح نو رب سونے دی محبت ہو اللہ دی مخلوق کے بھی حق پورے کر دیے تے رب سونے دے حق بھی توجہ نہیں کی دی تے روح کے اگلے کمال تکے نے نا دنیا دی رحمت ہوئی تن دسنا پیا اگلے کمال وکھرے نے کہ روح کو ایک کمال ملتا ہے بندہ روح اپنی مصفہ کرے نا مسفا کر لو اس جسمت نفسانی خواہشات ختم کر کے روح ارادہ کر لو پاک کر لو خدا دی قسم کر کے آنا نہ پاکت کا مقابلہ پھر اس روحوں وسعت اینی مل جاتی ہے کہ ایک جسم چوڑ جسم روح کام کر لیں میرا گاؤ پاک میرا صبح توجہ صبح حق ہے میرے گاؤ اس پاک میرا سرکار کی ایک گھ کے دعوت کی آپ نے وقت دے دسل دوپہر دے ترے کووت کھاوا گا ایک دوسرا آ گیا ارد لج پالا مہربانی فرماو فرماؤ دعوت جناب کی چاہیے آپ نے اوہی وقت جڑا پہلے نو دتا سی دوسرے نو دے دتا تیسرا آیا انہیں آخیا لجپال آ منہ جناب دی ضرورت میری دعوت قبول فرماو آپ نے اوہی وقت جڑا پہلوں دتا سی نو ہی دے چکریبن دس بارہ نو आपनेकतर एको वक्कत अंदर दावत कबूल फरमा के सरकार ने दे छ वक्त हम जदों वापस गए सारे परेशान ने बबे हो रहा हर किसी उ वक्त दिता एक अब्दुल कादर जिलानी है वक्त बारह बंद मिले आए केवी के, दी के दी दावत खानगे جدوں وقت آیا ہے میرا سات ایکو وقت دے اندر ہر ایک دے گھر دے اندر تشریف فروا ماشاءاللہ وجہ کی روح مبارک نو نسفا کی نفسانی خواہشات کٹ کے مار کے جدوں روح صاف ہو گئی ہے ہوں اینی قوت آ گئی ہے ایک روح لکھ جسم دھار لینی ہے اس پاگ بیٹھا ایک کمال روح کے وکرے نے پر روح کی سلاح دوحانیت کی سلاح دا دنیا ویچ فیض ملتا ہے انسانی معاشرہ رحمت والا بن جا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 جنا جرائم نہیں دنیا دے کسے کونے جرم نہیں ہندے خدا دی قسم کر کے آنا قتل گارج سب تو زیادہ ڈاکہ سب تو زیادہ اوتھے جوا سب تو زیادہ فساد بلکہ اجیخ لے انہیں برکت وال آن برکتا جو ساڈے ملک دے پہن نے تھا تھان دے اتے فساد اٹھے کھڑے نہیں اتائی ماں پیو کا پتا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا نہ حلال, حلال توے دا جی دانے تڑف دے مزہ کی ہے مزہ ادھروں دیا نہولس اتر پہ ابھی تن پرست بن گئے ہوں روح اپنی نو بلا بیٹھے ہاں خدا پتہ ہی نہیں رہا دے دشمن بن بیٹھے ہیں ایک برکت کی چیز ہے برکت دی چیز جے کاروبار ذرا کمی آن لگے حافظ بلاؤ قرآن دیا دو چار سورتان یا پڑھاؤ تاکہ کاروبار چل جاوے اس کا کام رکھے یا رکھے بلاؤ دو چار دیون بخشا جاوے بس آپ قرآن دینک تعلق رکھی کھلے ہالکہ بلڈوں دین جا او انسان سارے روحانی نظام دی سلاح کرتا اے برکت دی شا نہیں خالی انسان دی ضرورت اے وہ بغیر بندے بندے دے وانگو پانگوں جیجو نہیں فروائی بندے دے, وانگو, جی سک دے, توجہ بندے دے وانگو بندے جی سکتے ہاں اسلام گیا تے بندہ جانور یہ تن پرست ہوں ویخ ل میں تین مثال دے کے سمجھاوا جانور ہوں نا جانور جان جاندھ نا باان جانورہ وچ انسانی رو نہیں بے شک. بے شک. اکے. او خالی جسم جوگے ہوں تو پھر ویخ ہوتا ہے لڑائیاں ویخ مارنا ویخ بڑھنا ویخ چیرنا ویخ, ویخ شیر بگیار کتے بے کی ہشر کرتے نے ایک دجے نال بس جدو بندے کی روح اندر جائی مر نبی کل دے کے سمجھیے بگیڑ یہ کتا یہ بلے انسان نہیں بلکہ میں گا کتے تو بھی آخانگا کتا دی قسم سن میں مجھا مجھا نہیں وہ مجھاں کا جڑا وچھا دئی وچھا کٹا بہ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 تے پیو اونا نو اپنی جنس تے اپنی ماں پیار ہے لیکن خدا دی قسم اج ترقی یافتہ جنو انسان جنوان آخ آخر اپنے ماں پیو نال ڈنگر جنہ بھی پیار نہیں جن رن تعلیم یافتہ جس کو ترقی یافتہ مگر بھی عورت کہتے ہیں انہوں بچیاں دا ماسٹر پیار نہیں او دو دودھ پا گوارا نہیں کردی میرے حسن چ فرق نہ آوے مج مج بچے دودھ دو پیا کے خوش ہولکہ دھد اتارتی ادو جب بچہ منہ لا ایماندار دس میں ہے کہ نہیں وہ مجھ کا بچہ تھن منہ لا تے ماں خوش ہو کے سارا دو, دو تھے لیا وجو <سؤال> نہیں سدکے جا ترقی آفتا بڑھی تو <سؤال> جیڑی سکول ہو میں بچے نو پلاوا دو, دو میرا تے حس خراب ہو جانا دس یہ اپنی اولاد دی نہیں مجلو ہے پیار یہ نہیں مل سمجھ نہیں جنگر جنگل چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے خدا دے بندے آتے میرے رب رابطے آخیا کافر جانوروں تو پیڑے نے بلکہ اور سن توجہ توجہ ادھر میری گل سن وقت تھوڑا ہے اور تینوں گل سنا وا میں بلی ویے میرے مسجد اندر بلی نے بچے دیتے ہوئے جدن دے اس بچے کڈے نے نا جی مزا لے جو بچیاں تو دور ہوے پوکھے نگے پی بچہ ایک اہ ای ہوگے نا فٹ پیچھے جان چوکے اتنے لا میں ویختا رہا یار لا کریم یہ بلی نچوں کا ایڈا خیال یہ ای بٹھیے کسے پاسے جاتی نہیں پوکھے نانگے جی بھی بیٹھیے وہ درویش سڈے ج کس ویلے ہوے تو انہوں روٹی برکی یا دھوپ اتنے پا دے رہی ہے کریما یہ ساری ترقی بڑھی بچے ہوں گے کتنے پہ وہ دفتر گئی پھر دیے کیوں جی آپ کمانے نہیں جی ہماری ضروری آتی بہت زیادہ ہے کیا کرے خرچہ تو میرا مرد جو کماتا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا تو مجھے ساتھ کمانا پڑتا ہے وہ میں کہا تیرا پٹھا گول ہوے وہ بلی اپنے بچوں تو دور نہیں پی ہا کھانا خراب ہوس بڑیاں تنوع بچوں دا خیال نہیں تس بچے چھڈے دے تو اگڑوں دا خیال ہے بچوں دا خیال ہوں کھن رکھنا ہے ڈیڈی گیا ایڈی گئی بچے جان کسم کھاؤ جاؤ دریائے آئی خدا دی کسم کر کے آنا جدن دا بندہ بنے جسم پرست ادر کا بن گئے ڈنگر بے شا, بے شا. اے پجاروں تے بیٹھا ڈنگر جہاز بیٹھا ڈنگر اس ڈنگر کوئی پتہ نہیں انسانیت کیا ہوتی ہے جا. اولاد کیا ہے ماں باپ کیا ہے اچھا او تے سنائیے ماں باپ دی گل اولاد دہال ریک. اج تھی جی تن پرست یہودیت دی تعلیم ملی ہے تو تھی ماں پیو دی نہیں خسم باروں بار کی کڑی ہو دسو ایت سویرے اخبار ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر لڑکی نکاح کر لے تو ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے بلکہ میں اگلے دن ضلع ملتان مظفر گڑھ گیا تقریر تے, تے کسی پیر ملتان کا بغیرت کوئی ہے سی اس تقریر کی اس آخیا ان چھیٹھی لکھی انہیں کہ جی Bunlar... والدین کی مندی کے بغیر لڑکی آگے نکاح کر لیتی ہے جائز ہے اس نے کہا جائز ہے اور ساتھ ہی آخیا والدین کو میں کہتا ہوں اب سختی چھوڑو پھر میں اتے جی گئی اس مسئلے دی میں کیا یہو جہ بغیر دگڑ دلے گولی دے کے سات سو سمندر دے اندر یہ ڈڈو کچھ کمے تاکہ دفلایا نہ جائے بےغیرت لاش مسلمانوں بگیرت کر دے گی میں نبی دی شریت دخل دتا ہی. تو وال بچیاں نو سبق پڑھا ماں باپ تو برابر تینوں پتا نہیں نبی کی شریعت میں والدین ہے والدین راضی ہو تو رب ہو بے نبی پاک نے فرمایا والدین کی فرما برداری فرض بے جائز کام میں نجائز میں نہیں جائز کام میں والدین کی فرما برداری نہ فرمانی حرام کبیرا گنا تو میں کیا بے زمیرہ تو پی ا پیا والدین دی رضامی تو بغیر کر لو تو جائزے ہوں میں مکالے والی گل دی مننا یا میں رب دے پاک محبوب کی منا ایمان دسو بھائی والدین کی فرمانی جائے گا یا حرام ہے بولوی رضامندی حاصل کرنا فرض ہے یا نہیں جا آ کے بارو بار ہی تو پھر انہیں مسلمانوں دی اولاد کا سبق دیتا ہے ماں پیو فرمانی سبق دے رہا ہے نمبر ایک نمبر دو میں نے کہا ظالم تینوں ایسا نہیں پتا اپنے آپ شادیاں ہولوں بتکاری ہوں بعد چ نکاح ہوں تو بغیرتا تو مسلمانوں کی عزت روڑنا چاہتا ہے توجہ نہیں وہ کی تھی جیڑا کڑد اللہ اخبارت یا کسی طرح بیان دے سمجھ لے لینی اور یہودیاں دی نسل ہے ایک تن پرستہ دی اولاد آن منافک دی مرا نبی کی شریعت میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نکاح تو بعد کی بات ہے والدین کی اجازت کے بغیر ماں اولاد تو قدم اٹھا نہ اٹھائے تو پھر توجہ نہیں کی تھی آئے آئے ایک قدم نہ اٹھاوے والدینجازت تو بغیر تے نمبر تین میں کیا ظالم لڑکی مسلمان دی عورت تے پردہ واجب ہے کار دے رہنا واجب ہے رب دا قرآن ہے تو بئی مانا باہر اکھ مٹکے کر کے جہم گی وہ باہر جائے گی تو بڑے گا جب اسلام باہر جان دے نہیں توجہ نہیں توجہ نہیں کی بے مان کڑیاں دے اپنے آپ رشتے نہیں وہ توڑ نہیں چڑھتے ہوں گل نہیں سمجھی میرے والے بہان اللہ ماں باپ جب رشتہ کرنا ہوگی نا ایک نو اگلے پار ہے کوئی پچھے بیٹھے دوسرے اگلے ویخ ہزار وار کہ ساڑی دھیال جے اپنے آپ کرے تو اس نے تو ویخنا ہی کوئی نہیں ہاں جی اس نام مراد کی آ گا میرے ہونا کی پھر چوتھے ڈنگ چوتھے ڈنگ اگلے مار دا چال لاؤ پہ جی بند گل تو پیو تو بغیر باہر بار ہی سارا کام سکول کرے تے مڈا بھی بار باہر کرے ابا ہوں میں پوچھنا وا اے جمن واسطے کد لی بیٹھاج نہیں ہوں دسو سہی اس نے یہاں کی تٹی ساف کی موتر ہاتھ مارد سردیا جاگتے رہے نو اپنی نیندر خراب کی پکے چل, چل چل کے سما دے رہے امتا کے نتیجہ یہ نکلو اپنا منہ کر کے جی پی وہ اپنا کر کے پہ جانا ہے پھر پیو ہے پترو لے آپ نک بھی رکھ لو ہوں نک کا رکھنا نک اپنا ادو ہی گوا بیٹھا سا جدو پڑھائی تو اگریزاں والی پڑھائی آئی جی سلام رو ایو جا مل گیا جی تیرا نک ہو تو تعلیم روح والوں کے دل ری سدے جی رو پرستہ پیو نکاح کرتے سن آ سن دھیے اسان فلانے تیرا نکاح کیتا ہے منہ نہیں سی بولتی اکانچو اتروچا وگایسی ماں پیو سمجھ جانے سن تھی راضی ہو گئی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ایمان دسو ایویا ہے سی کہ نہیں میں ہالے بھی ہوں تو وقت میں ہال بھی کئی علاقوں میں دیکھا جاتے ان پردے دار ہونا ماں پیو پڑھا تو خبر ਤੇ ہے نا تو سات دن منجی تات دن منجی پہ ریاش نہیں ریمو حیات کا پیک کر مجھا کے جواب دین منہ نہیں بولنا ہوں بخت والی ہوں آبے نولن کی لوڑ ہی کوئی نہیں تی آپ بولی کھڑی توجہ نہیں کیختالی آپ ہی بولی ہے خدا اے آئی تن پرستان تن والے آئے نہیں انسانیت دنیا تو ختم ہو گئی جانور بن گئے تو روح والے وہ okay. دنیا چنسانیت ونڈتے ہیں رحمت ونڈتے ہیں ادب ونڈتے ہیں انسانیت شعور جو کچھ شرف شرف ہے صرف اور صرف مستفا دے ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ لو میں تینوں ایک گل آخر سنا کے سیکٹری خارجہ میں نے واڑی گیا تقریر تے بہاڑی جلے تقریر تے گیا اتے ڈاکٹر آصف صاحب میں گل سنائی میں گیا اسلام آباد شاہ فیصل مسجد دے کول اکیڈمی اس اکیڈمی کے میں آ کے پڑھتا رہا اتوں کا ایک ڈاکٹر سی نام اللہ خان پروفیسر اور آ کے منہ گل سنائی بھی سیکٹری خارجہ محمود نام سے وہ پٹو دور کا سیکٹری خارجہ یعنی جنے وزیر خارجہ بنتے سن سارے سیکٹری لیا جی وہ جد بروڑا ہوا نہ ہوں انہیں ساری جمس بنا دیتی ترقی آفتا بوڈی بھی سارے مڑ یہ بڑھی جب ترقی کر جان نہ تو بڑھی نڑ نہیں رنگ تو بندے نے بڑھی دی وجہ نہیں کی ہو ترقی گئی ہوں اسلاتی نہیں ریتی ہوں جب بڑھا ہوا نہرقی والی ہو مارے دکا ان کٹری خارجہ اہ رتا جائے تو کبھی اہ را جائے تنگ ہوا بھی میرے اولاد بھی خیر ہو کے شاہ فیصل مسجد گیا کسے آخیا مسجد جا اتنے گیا اگوں پتہ نہ ہوجو کی کرنا پہننا اتنے خیر انہیں جا کے لوگوں ویخ کے پٹھے سیدے ہاتھ پیر مارے مار کے فارغ ہویا ہوا لوگوں نے ویکھ لیا بھائی بندہ کوئی ہے انہاری آج لگتا کسی طرح پھنسیا ہے خیر وہ جناب مولے ہو گئے انہیں آخیا جی خیر ہے کیا ماجرا ہے کیا انہوں نے کہا اوہ کہنے لگا جی مجھے شنتی کراؤ شنتی انہیں آخیا بھائی شنتی تو ہندووں کے پاس ہوتی ہے یہاں تو توبہ ہوتی ہے یہاں پر تو توبہ ہوتی ہے توبہ کر کہن لگا اچھا پھر ایسا کرے تو میری بیوی اور میرے بچوں کو سمجھائیں وہ ہوں مولی شاہ فیصل مسجد کا مزن تال ایک مولی صاحب تر پایا انہیں بچوں سمجھاؤ اگوں بچے سمجھے ہوئے سن وقت والے کتے سڑ دیتے اے ہی مت سمجھے ہے کیا ہے اسلام آباد کا واقعہ ہے جہاں پر پورے شعور والے رہتے ہیں ہاں جی جن وی آنگ جنگلی وہ اتنے کوٹیا جی وستے لو جی کتے چھڑ وہ معزن صاحب کی پینیے پی گیا کتا وہ کن ہاتھ لا کے واپس انہیں آخیا بھائی تیری نسل سمجھیا ساڑھی تو خیر اوٹ دو چار دن گزرے تے او آ گئے پتر جڑے کتے چے سن وہی مولویا کبھی بوتل پلا کدی جناب جوس پلا کدی وہ بڑے نام بھی خیر تے اب بدل کبھی گئے ادھر کتے چی کھڑے سن اچھے بوتل پلا انہاں آخیا بھی خیر تو ہے انہاں کہیا جی بات یہ ہے پلیز وہ آپ کے دوست جو ہیں ان کی ڈٹ ہو گئی ہے ہم نے ان کو گیلری میں ڈال رکھا ہے اور اب مہربانی کرے آپ اٹھا لائیں انہیں آ کے دوست وہ تمہارا جو اگلے دن آیا تھا وہ شمتی وہ گئے اٹھے جا کے دیکھا تو رسا گالچ پہ فیکٹری خارجہ دے رسا گالچ پہ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 آپ اسے کھیت کر لے جائے کن ہاتھ لایا چوڑے لائے گئے چوڑیا جا کے سیکٹری خارجہ صاحب کو نہلایا جا کے کڈا کھود کے سائی ہورانو دب کے مٹی اتوں سٹ کے مر گیا مردو نہ ساتیا توجہ نہیں سبحان اللہ ایمان کیمانس ہوئے ایمان دس رب دا قرآن کھول بندے دفنا و کتا لگا کان مریا پیا توجہ نہیں کی تھی. دوسرا ہے کھود دٹ اتو مٹی سٹ داں تے سٹی کھڑا مٹی کان دے اتوں ترقی والی اولاد سکول والی جنس پیو نسا پا کے کتے سٹی کرے جسمال کون نے اللہ مکبال آدھ آ من کی دنیا من کی دنیا بہانوکی توجہ ایسے ہی کوئی نہ سدکے جا روح والے یہ تن والے خدا کی قسم کر کے آنا جہی سکول دی تعلیم ہے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 توجہ نہیں کیتی بس ہوں اگے آپ ہی تو سوچ لو کہ تن والے چاہیے نہیں یا من آے چاہیے توجہ نہیں کیتی کیج خدا دی قسم کر کے آنا اگر مسلمان غیرت ختم ہوئیے تو صرف اس ٹولے نال ختم ہوئی چوبی مئی چوبی مئی دو ہزار چار دبریں اخبار پڑھ کن چوی مئی دو ہزار چار دا خبر اخبار اس لکھیا بچ فوٹو نے کہ امریکہ مسلمان جنہ نو قید کیتا ہے نو آخد ہے تم کس کی عبادت کرتے ہو وہ کہتے ہیں اللہ کی پھر گالا شروع کر دے پھر نو آتے ہیں کبو اسلام گالا کڈو خدا نالاں اخبار میرے کوڑ پیا میں صرف بکھا نہیں پہ سکتا بیک میرے دیکبار اخبار ہے میں تن فوٹو بکھا سکنا اتنے بیان وی لکھیا ان بندیاں دا جہاں قیدیاں کول مجبور کر کے تالا کڈو اسلام ہوں میری گل سمجھ اسلام گالا وہ کڈا پی امریکہ اقوام متحدہ ہے اقوام متحدہ جنے بھی حمایتی ہیں پاکستان سعودیہ کویت متحدہ بمارات امارات ایران جہاں جنہوں کا بھی اقوام متحدہ کیا وہ سارے اسلام گالا کٹا رہے ہیں کہ نہیں توجہ نہیں کی میں کسی نالا کھڑنا تو شرافت میری حمایت کرد تصے آکو گے ترابر کا گالا کھن والے اسی طرح نہ کنجر سارے کہ رلے کڑے نے اقوام متا ہے اقوام متا ہے گال ہی کڈوا رہا ہے کیونکہ اقوام کلا امریکہ کاؤنے توجہ نہیں کیتی سارے یہ کیا ہے یہ کہتے ہیں صرف صرف اور صرف ملک چاہیے پیسہ چاہیے اور تن والے نہیں اے روح دشمن کاتل انسانیت نے ہمیشہ بندے ہو سکتا اپنے تن دا خیال ہوے خالی زمین اس بندے چلی گئی جنو اپنے من کا خیال, ہوئے ماندہ خیال ہوئے کہ میری دنیا اگلی نہ اجڑے میرے تو رب رسول ناراض نہ ہو جائے اج خدا دی قسم کر کے آنا این بے سمیری مہانسا اس واسطے لی کھڑیا کہ ساری تعلیم تن پرستی سی تعلیم دنیا دی سائنسی اور ندی روحانی اور دقات ہے پتہ ہی کوئی نہیں تا اللہ دلی بننے بند ہو گئے ایمان دسو پہلو تھان تھانہ کرم شیر ربانی تاجدار گولڑا ہوں رحمت والی کنگا والا میاں ہوتا دیا آستانیا تحم تحمتا تقسیم دکھی جانے خدا دی قسم سکھ پا کے آ جانے دے ولی ہوں سن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 مرید لے رہے میں نی ل ایک دربار گیا زیارت ادھر کسے پاس میں نا نہیں تے گیا تے اگے پیر صاحب جناب داڑی منی ٹی وی لگا چکلا میں اندر گیا دربار والے کول تو مینو بڑا سکون آیا وہ شائی بڑی سی تے جدو سائی ہور ویکھیا اگوں پاکا دی نسل پاگ میں جا کے میں آخیا جی سلام وعلیکم وعلیکم السلام کتوں آیا جی میں آخیا جی میں لاہوروں آیا زیارت کرنے پر یہ ویخ کے تو میں حیران ہو گیا آخر جی کی میں آخیا جی آپ یہ کیا ہے جی اس میں کیا برائی ہے میں آخر جی برائی تو صرف کوئی نہیں صرف این برائی ہے بھی جی تے پیو ددے سن وے وہ یہاں کنجروں کا جدو نام زبان سے آتا سات والا کروڑی کرتے سن سب مو پلیت ہو گیا پیر میرا منہ پیر نے کیوند بیٹھے کرسیا کے فائد لینڈ ہے میں آخر جی یہ فائد اتوں ہی آخت والے جہے نے رنگین پے نے ادھر بلی بنیا بیٹھا ایک ادھر کرسی دلی بیٹھا ایک ادھر جنسا جہیا میں آ کملا مڑ تا کسور نہیں اصل کسور تاری تعلیم تو تمہیں اتنا رج کے بغیرت بنا دیتا ہے ہوں میں بدماش جب جاؤ تو لوگوں کی عزت کا خیال نہیں پیران کے آستانے کڑیاں کھڈ کے پیر خدا بھی قسم جنا آسانوں کے لوکاں دی عزت محفوظ ہو آستان وجہ کی ہے وجہ کیوں کہ انہیں روح والا مذہب چڈیا تن پرستی ڈین بن گئے کھان پین لٹ کوٹھی بنگلہ جسم سوٹ بوٹ تھلے بخ اس صرف کوئی صرف سرفی برائی ہے بھی جڑے تے پیو دے سن بڑے وہ یہاں کنجر کا نا جدو نام زبان سے پانچ سات والا کروڑی کرتے سن پلیت ہو گیا پیر میرا منہ پیر نے کی کہہ دن مرید بیٹھے کرسیا کے فائد لینڈ میں آخیا جی اے فائد اتوں ہی آ سارا یہ بخت والے جڑے نے رنگین پے نے ایک ادھر بلی بنیا بیٹھا ایک ادھر کرسی دلی بیٹھا ایک ادھر جنسا جڑی میں کیا مڑ تا ہوں کسور نہیں اصل کسور تاری تعلیم جنے تو تمہیں اتنا رج کے بغیرت بنا دتا اور میں کیا تھانے اج بدماشتا جب جا تو انکت کا خیال نہیں پیران دے پیرانے آستانے کڑیاں کھڈ کڑ کے پیر لے جائے خدا دی سمجھنا آستانیاں دے آستان لوگوں دی عزت محفوظ ہوں سی آستانیاں اجنا آستانے لٹیچر اتنے ولایت دے بوہے بند ہو گئے وجہ کی ہے وجہ ای روح والا مذہب چھڈیا ہے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 اقبال نے ارد کی حضور کیوں اور مایا وجہ یہ ہے کہ فکر کی دولت انہیں ملتی ہے جو اپنی عزت نہیں خدا کے دین کی عزت چاہتے ہیں اور اقبال تیرے پنجاب کے پیرزادے اپنی عزت چاہتے ہیں تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار یہ اپنا ترہ بڑھانا چاہتے ہیں بس جدھر جی ساڈی بلے بلے ہوئے سانو سلوٹ وجن ایک کچھ چاندے نے دین نی چاندے اپنی چاندے نے تا کر کے انگریز دی گورنمنٹ شامل ہو نے ایم پی اے بن جا فلانی شہ بن جا اکبال جا فقیری دے دروازے بند نے فکر ملے گا جا کے کہ عزت نہ ہو سونے آپری تو عزت تیری ہوے دین دی ہوے تیرے قرآن دی عزت ہوا اللہ ملو پرچیاں نے جی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان قائد نے بنایا وضاحت فرماد اور مادر ملت ہر پاکستان محمد علی جنا قائد اعظم اس کو نہیں کہتے آزم اس کو نہیں کہتے ہمارا قائد اعظم وہ نہیں جس کو اٹھنے بیٹھنے کوئی پتہ نہ ہو جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا محمد علی جنا مسجد میں آیا نمازیوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ اچھی پریکٹس ہے تو سنے جتیاں بسیتے بڑے آکڑا وہ محمد علی جنا ہے اور وکیل ہے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 وہ قید اعظم ہے جن کی ہر بات ہمارے لیے قیادت اور رہبری کا حق ادا کرتی ہے قید اعظم بنائیے تو پھر داڑی موچم آئیے ٹائی پائیے پینٹ شرٹ پائیے تو سیدھے جہنم جائیے یہ ایک وکیل تھا اسی, اسی وجہ سے سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری آپ ادھر اے جناب मोची दरवाजे जलसा से उस जमाने किसे चिट लिखी उन्हें आख्या शाह जी तुसा कायदे आलम बनाया ना दाड़ी ना मोची जनाब किस आलते वेखो खां आपने जवाब दता इच जिन्हें वेखना होखे वे जिन्हें इनू रिश्ता देना हो اصا یہ رشتہ نہیں دینا وکیل بناوا سید جماعت علی شاہ صاحب جب دسا وکیل بنایا رشتہ نہیں دینا اگے ہے توجہ نہیں وہ رہا مسئلہ پاکستان بنانے کا تو لاکھوں محمد علی جناب ملتے پاکستان ایک ماسا نہ بن سکتا ایک فٹ نہیں بن سکتا سی پاکستان در حقیقت بنا ہے تو ان صوفیاء کرام کی شداب سے بنا ہے جو خان میں میاں فیر ربانی جیسے بیٹھے تھے جنہ مسلمانوں دی ذہنی تربیت اسلام دے مطابق کیتی ہوئی سی تو تا وہ آخر ساڑھا تھا سان وکرا ملک لینا ہے جتنے اسلام ہوے توجہ نہیں اور مادر ملت پر بھی مادر ملت نہیں ہے یہ ہماری ملت کوئی پاکستانی نہیں آم ہم مسلمان ہیں پاکستانی بعد میں ہیں مادر ملت ہماری ہماری ملت مسلمان قوم ہے اور ہماری مادر سیدا صدی کا ہے اللہ! توجہ نہیں کی تھی اور میں ان سے پوچھتا ہوں جو مادر ملت کہتے ہیں کچھ تو شرم کرو اپنی ماں ن چھپا دے ہو. اور اس ماں نا دپٹا پوا کے جڑے لفافے نے لفافے جناب خطا والے نے بھائی نال ہر چوک چنگی کھڑے جے اور بغیر تو شرم کرو اور جے سی ماں جن خوب نے کبھی ہاتھ بٹھا بھی گوارا نہیں کیتا. حق حق حق. حق. جیبو جیبو. محمد علی جناب ساری ماں کتوں بن گئی ساڑی ماں لڑے ووٹ یہ ماں گولیاں مارا بنتا <سؤال> ماں ہے سا خدیجت ال کوبراہ میرا آل رب دا قرآن فرمانا ہے اسی بنا لئیے تے عرب والے کنو ماں بناؤ گے تے بن گئی ہے سعودی والے بھی کہڑی بنے بہار مہاراج والے بنے گی ایران ماں کہڑی بنے گی کنیا ماں بناؤ گھر پھر اس ماں بنا جن رب آخر ہے میرے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں اور مومن جتوں بھی ہوگا گا وہ ماں ہے توجہ یہ کیوں مادر ملت اس کو کہتا ہے یہ شیطان طبقہ اس وجہ سے کہتا ہے اور کیوں وہ بھی دی فوٹو دیتی ہوئے تھا, تھا کہ مسلمان دپری سمجھے کہ ساڈی اما انہیں بھی تھی اب ہم یہ میں اور ہمیں انہوں نے بڑھنا ہے تو سو لے عورت پر سر چھپانا فرم جن نے نہ چھپایا اس پر رانت دیکھنے والا بھی آنتی نبی نے فرمایا دکھانے والا بھی آنتی ہے اور چہرہ چھپانا واجب ہے سر چھپانا فرم ہے چہرہ چھپانا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 مدر مسجد مسجد مسجد مولوی کرے تو ایک کدھر وہدا جی میں مرلا ٹگا نہیں ویختا مولو جی مالی جی اج تم کی ہو گیا سارا میرے گھر والے لگا ہونا نام برا دینی مدرسے نے تو دینی وہ دیو جہزے ہوں تیار کرتے ہیں جی اگریزی مشینری ہے فیٹ توجہ نہیں کی تھی ہاں جو, جو ماڈریٹ ہو رہی ہے مدارس کی ماڈریٹ ماڈ مدرسہ ماڈ رن وہ کون ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جیڑی اگریزی مشینری ہے وہی بنی کھڑی ہے نا جہا ملا آئے ادھر ملازمت لوگ تو فٹ ہوخالف نہ بنے کافر کا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 اس میں ملازمت لینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تم بھی تو کفر پر راضی ہو جو کفر پر راضی وہ بھی بےمان کافر ہو جاتا ہے تو زمو معلوم ہوا تمہاری اوپر کی مشینری بھی آنتی ہے اور اس مشینری میں فیکٹ ہونے والے ان بےمان ہے اس مشینری میں شامل ہونا آرام ہے نبی پاک کا نظام لانا ہر مسلمان پر فرض ہے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 ڈیرا غازی خان تقریر تے گیا اتے ملہ منہ مور دیا ہوئے کئی کعبے جابے لگتے ہیں گرجے دال چیمان نے ابو جال پکا تو میرے گل ہو گئی سکول کے مسلے سے اٹھ کے او منکر ہر شاید ہر پیتی جاوے ہر دلیل میری جیڑی ہے قرآن دی حدیث دی منکر بنیا جب اٹھن لگا تو مینو ہاتھ ملاؤ لگا میں ہاتھ پشا کیا میں آ جاؤ ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا تو یہودی کے ساتھ متفق ہے میں تو ہاتھ پلیت کروں گا لگ آگ گئی ہاتھ بھی نہیں ملاؤں میں کہ یہ ہاتھ جائے گا انشاءاللہ شاء تو کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں جائے گا جس کو حضور کے دین کی غورت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 دی قسم کر کے آنا مسجد وہ ہے جہاں مولوی دین کی بات کرنے لگے اس ندا میں کفر کے خلاف بولنے لگے تو عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے وہ آخ مولوی گھبرا نہیں تو کلہ ہزور دتی نہیں اصل بھی رسول اللہ دے غلام آ تو دین کی گل کر جا تیرے میں آخ لے کے آتا آخ وہ مسجد ہے توجہ نہیں کی جا مریلے ٹگے واگو میرے کتنا جانا پا چلو مسپیتا جی آپ لائی مسپیت رب جی نہیں پہلے تھی جی مینو ایک پیا آشتی صاحب آ تار ہک سچ کی گل کر چڑھنا پر باقی تو ماحول بھی نہیں کرتے میں جی کیوں نہیں ڈر دے نے میں آنا تک سڈے تو آ کے حق سچ کی گل کر دینا نہیں ڈرنے کسے تو پر دوسرے مول بھی نہیں کرتے بھی تو ڈرے دین دی گل کر دیا رب رسول بیٹھے ہوں مسلمان لگو نوری مسجد اسٹیشن میں علماء کرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا نصاب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لکھتا ہے انہیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سکولوں سے کفریات نکال جائیں یہ مولویا کا کی پوچھنا ہے سبحان اللہ یہ بخت والوں کا کی پوچھنا ہے یہ انگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی یہ انگریزی بکرے نے جدھر جی کان مروڑے انگریزے ادھر ہی ٹور پہ یہاں نے کی پوچھنا یہاں میں بڑا پڑھیا و او دوائی خدا دی جس میں تینوں پیانا نہ بھائی یہاں کا حال پوچھنا ہی تے اللہ اقبال تو پوچھ جا کر کے بولے وہ آتا یہی سوفے حرم ہے جو چا کر بیچ کھاتا ہے یہی سیفے حرم ہے جو چا کر بیچ کھاتا ہے گلیمے مندرو ڈلک روسو چادر وہ آدھا بزرگ فاری کی گدڑی ہے ویچ بیچ ہے وہ کرنی گڑی ویچ دی، حضرت بی بیاتو نے جنت دی چادر ویچ کے کھاون ایو بئی مان نہیں جڑا نبی سرکار دے دین دا سودا پیا کرنا خور کا نتیجہ کیا ہے تو تگلخور ہی روا رہو ہر شہی خور ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے ساہ <laughs> بابا جی تھے کہڑے کہڑے نیک کمائی کا پوچھنا ہے اتے سوت کی کمائی جو دی کمائی رن کے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی کے ایئر ہوسٹس بننے کی کمائی سکول پکنک ڈانس منا دی کمائی ایک دی تھی ہیر دوسرے کا پوپر رانجا بنتا ہے پھر سکول پھر بختارہ فورا ڈرامہ پیش ہے پیو خوش بیٹھا میری دھی ہی بڑی کھڑی ہے تے خوش بیٹھا میرا پوت رانجا بڑا کھڑا ہے ہوں یہ کمائی مڑ مسیح لگے نمازا کیوں نہ قبول ہو سی مڑ حج کیوں نہ قبول میں <laughs> <نہ قبول> <laughs> <laughs> چشتی صاحب آ کے تصا دعا منگو قبول نہیں ہوتی میں آخیا اور دا سارا حرام حلال جو کھاونا ہوتا ہے مڑ ساڈے اندر بھی تے تو نور آنا یا <تصفح> تے میں نو میں کیا ہوں خدا کرے تے اتوں نکلا کسی جنگل جا تے کھاوا پٹھے تے پھر کوئی دوار اب سنے تو اور گلے ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا وہ کتوں رس کے ہلال لیا بزرگ فرمے نے کہ اگر میں رز کے حلال دی مٹھ آٹے دی لب جاندی نا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 سیدنا اللہ آدم علیہ السلاط و تسلیم کی جو خطا ہے وہ خطا اگر ہم سے اس طرح کی ہو جائے تو ہم ولی بن جائیں ہاں کی پتا آل علیہ السلام دی خطا کی ہوتی اتے نفس نہیں ہوتا نفسانیت نہیں ہوتی خواہش نہیں ہوں اتے محل حکمت ربی ہوتی ہے جہد تحت وہ کم ہے اس بار ہاں انسان غلطی کا پتلا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آخنا چاہیے سوائے پاکان دے کیا واقعہ کربلا بیان کرنا جائید اور یہ کہ حضرت اینب کی کوفی نے بالیاں کھینچی اور دور جا کر پیٹ نے لگا لیا یہ بیان کرنا اوز بلّہ احمدال لانت ہو ایسے بیان کرنے والوں پر جو بی, بی پاک بیبیا پاک یہ گلام جھوٹیا من گڑت بیان کر کے مہد لوکاں کول پیسہ بٹور دے باقی اس موضوع تو میں تکری کر چکے ہیں وقت نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد کا باغ میں مالی والا واقعہ سنائیں لوگ کہتے ہیں کہ بچا کیا یار رسول اللہ کہنا جائز ہے ہالک سا قوم اتنے کھڑی ہے سدکے جاوا اس قوم تو ہاں جی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 کیونکہ دین دے مبلغ واسطے فرض ہے کہ اگر تینو کوئی گال کڈے تینو وٹا مارو تے نبی پاک دی مکے والے زندگی ویکھ کے تے تو برداشت کرنے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتیو مبلغ جڑے بنے پھردے نے جڑے پیر نے انہاں واسطے اسلحہ رکھنا حرام مولویاں واسطے حرام اے رکھدے نے تے مسلمانہ نو دہشت گرد تے فسادی ثابت کران دینے پایا اے خواجہ میری غریب نواز نے ہندو آڑ کے مسلمان کیا کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکتا بابے کدی بھی رکھے ہوئے توجہ نہیں کی اگر والد اور والدہ کا حکم ایک دوسرے کے ہو مگر دونوں نے ایک یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو تو کس کی مانے جو شریعت کے مطابق کہے اس کی مانو سمجھ آ گئی نہیں اور اگر کم ایسا ہو جیڑا شریعت شریت ہو جائز دونیں طرفوں جائز ہوے مثلا وہ آتا پانی مینو پلا تے جی آخری میں پلا ہوئی پتر کی کرو آ پہلے مینو پلا تو ماں آئی پہلوں میں پلا تو خدمت دی گل ہے خدمت چ ماں نو پہلو پلاو باپ نو بعد پلاو سمجھ آئی کوئی نہ ایک خدمت خدمت ماں دی اگر باقی اس تو علاوہ باپ دا حق اولاد تے زیادہ ہے خدمت تو علاوہ باپ دا حق کہ زیادہ ہے اولاد سے ماں زیادہ ہے اس واسطے ماں ماں اپنی اولاد وچوں لڑکی نابالغ نا تو ماں نہیں رشتہ دے سکتی باپ دے سکتا ہے. توجہ نہیں کی ماں اپنی نابالغ تھی کا اگاں رشتہ نہیں دے سکتی اپنی زبان نا. باپ دے سکتا ہے معلوم ہوا وہ بہت مالک کے ماںوں بلکہ مک چا مکا اولاد باد دی گل ہے خود ماں مالے مالک پیو ہے یہ ایک اور گل ہے بھی تیرے نات جہے نے وہ ماں نو چرائی کھڑے نے ہاں جی جی ٹرکاں کے پچھوں ویکو تو ماں کی دعا جنت کی ہوا تو میں کیا ابے دی دولت دی ہوا ہے اچھا کدی اج تک ویخیا دی ابے بارے بھائی باپ کی دعا جنت کی ہوا کدی لکھا ویخیا کیوں ابے والے نہیں گسا ہے یہ مطلب ہے بخت صرف کھوان کلان جوگائیے ہاں دعا کرے گا تو اولاد سی جنم جائے گی یہ بھی ایک یونی فتنا انہیں تن والوں کا نہ مراد کاری فائدامد نقش بندی نے کہا تھا گھر میں ٹی وی دیکھنا جائز ہے उन्होंने आखो जी ढोते सारा कुछ जाए तो आप ही लख लो ते रोकनी हां जी सियाने आने लाइ तो की करेगा मुड़ कोई बंदा बेहया च ना मुड़ा ना मोल भी तो बड़ी दूर की गल इतों कि जट न फड़ इत किसी अनपढ़ फड़ू आखो टीवी बगैरती है مسلمان دے کارج جائے حق حق گا تے بغیر تیا مسلمان میں ایک موٹی جی مثال دینا سنو میںجرے شاہ مکیم کی تقریر تو مینو نا گل ایک چیت آئی میں میں کیار دسو کسی دی عزت نو کوئی بندہ جفا پا چیڑے نو پی کون آخ جی وہ کنجرے اچھا میں آیا ہوں جا اپنی دھی کے آ کے وہ جٹ بیٹھا ہی وہ آؤ جی وہ مڑ پڑ کنجر ہوا کہ بھائی وہ بےزتی پیا کرنا کسے دی عزت نڑنا پیا ہوں اپنی دھی کے آ کے چھڑنا ہی پیا تو وجہ نہیں کی ہویا کہ جی او پڑھ کنجر ہوا میں, میں مردو دوائی نے پاٹھ کھونا ٹریلر مر جو گئے پر کی کریے جی مجبوری کی میں آیا کہ اس قوم دی مجبوری دا کی مجبوری کا کی پوچھنا ہاں جی اس قوم کے ایک روپیہ جیسے کول وہ مجبور ہے جی ارب روپیہ وہ بھی مجبور ہے سدا بہار والوں کی گیڈی چلتی کوئٹے لاہورو کوئٹے تو ہر پاسے بڑے بڑے شہروں ایسی ہوئی اے سی والی گیڈیا ہے وہاں گی سیاسی چکلے ٹی وی لگے کھڑے ہوں ایک گی لاکھ روپئے دی سیکڑے کے حساب سے گڈیاں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 تے ہونو سات ڈش کے کھانے سورو تے پوچھو کیوں مجبور ہوں <تصفح> <اور تصفح> نہ برا <نامرادا> عجیب مجبور ہے <تصفح> سات کھانے میں تیرے اگے پائے بس یہی مجبوری ہے ہماری قوم. اپنے آپ کو غیر سیاسی کہنے والوں کا شریع حکم کیا ہے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 جڑا غیر سیاسی آکھے آخ نبی دے قرآن پاک دے وچوں سمجھ لے لانوے فیصد قرآن کا منکر فیصد بنتا من توجہ نہیں کی میری ایک اج تو میں کافی تھکیا بیٹھا میں کافی بہت سفر کیتے نے میری ایک ملتان تکریر ہوئی ہے مول بھی, بھی نچتے سن پا بھی نچن ڈیسی ساری اللہ کی مہربانی پورے ملتان تھر تھلی پی گئی انہیں آخیا بس ہوئے جی ختاب سنیا نے اور سنو پھر اندر چ رب گلا بھی کھولیا نظارے بھی بڑے عجیب ایک ایک ہاں جی مل جانی دردیشوں کو سٹ اس کو علاوہ ہو جی ٹی وی کی تباہ کاری دوسرے موضوعات منافقان بارے منافقان ہاں ایک میرا خاص موضوع ہے یہودیوں کا عالمی فتنہ منافقت رحمتنی کا مفہوم اے ایسے موضوع نے خدا کی قسم کر کے سنتا جاوے بندہ ایمان دیا کلیاں کھلدیا وی لو تعالی عمل دو توفیق بخش آخر العالمین الحمد للہ ٹھیک ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی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 بائی خاموش طرح گل نو سمجھو ہاں جی ابرا صاحب اسی بھی ادب اسی بھی ادب کے دائرے رہ کے گفتگو کر گے بالکل ٹھیک ہے اندر چو بھی کافر جی ہاں میں سابت کرانا میں اسی چیز کا مکان واسطے لگا لا نہیں جذباتی نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جناب کرنا فرمایا کہ شیر بے اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد انیت اللہ قادری رضوی احمد اللہ اور خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا محمد اکرم شہید رحمت اللہ تعالی دونوں جید شخصیات اپنے بیانات گالیاں دا استعمال کرتے میرا پہلا سوال مفتی صاحب دے بے کہ مفتی صاحب نے اپنے آپ دے نقشے قدم اور ڈگر تے چلن کا انتیجہ دتا کہ میں بھی اسی طرح اگر انہ دیا گالاں سنیاں جا سکتی ہیں تو میری تنقید کیوں نہیں برداشت ہوتی مفتی کرن کہ مولانا کرت اللہ صاحب رحمت اللہ تالا لے یا مولانا اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تالا لے ایت ول جماعت گال نے جتنیا بھی گال کھڑی نو مرتبہ عقیدہ نو جو بندیاں راسبیاں تشہیا اور اس کو بعد مفتی صاحب نے فرمایا الیکشن لڑنا پہلے تو جواب دیا سوال تس لو بولو نا یار یار نہیں بیٹر خود یہ سارے خدا رسول منع آئے نا کچھ کر کے تی جا جا مرے سرکار سنو بھائی دوست بس جو کھلوتے نے ٹھیک کھلوتے پہلی گل چکر کہ حامد جا نے میرے میرے اتنے نے سوال کہ مولانا نیت اللہ سانگے والے اور مولانا اکرم رزوی شہید ہو. کیا تو تخلے دیں ان کے پیچھے لگ کے گھراں کٹنا ہے یہ مطلب پہلے نمبر تالا کسلیم کی پھر میرے سوال او کہ میں دلیل پیش کی دلیل ہوں دو تراہی ایک ہوں تحقیقی میں پہلو دلیل الزامی منہ توڑے انداز دا جڑا میرے سوال کر دے کی مسئلہ میں ان پہ چلتا میں قرآن حدیف کے پچھے چل حوالے سنو حضرت جی اگے وہ کتنے گل سو دوست تسا ایک دوجے ن چپ نہ کرا تی مہربانی تسا ایک دوجے ن چپ نہ خود چپ جی جی ہو جانی سی میرے پرا پر نسد کی لما تو افسوس ہے جس بندے آنا کرنا بہو تنقید اپنے استادوں لے آ جوگا نہیں بولے گا انہیں سارے کوئی کلک نہیں سنڈی گل چولی بول آ چکر چلو ایک بندہ ہار کے بہ کے کدھر آ گئے کس بندے بند میں منازرہ کر کے اپنی توحیلی کرا اسمبلی ساری مرتب سارے کافر لانتی مسٹر جناح کو لا کے سارے مرتب اسمبلی میں یہ کون بیٹھے ہیں سور کے بچے جو کہیں جو کہیں حقوق نسباں بل بنا لو حلال کو حرام کر لو اور حرام کو حلال کر لو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 تے اسمبلی بنا <تصفح> اسمبلی بنا ووٹ دل <تصفح> <تصفح> بادشاہ باد باد باد جی جڑے ہیں نتابا کرو تو نہیں کرو گے تو بےمان مرو گے جنہ جنہ ووٹ اگوں دیتے بےمان مرن گے میں جا بہ جا دیکھ کے وقت ساری رات بیٹھے تین سداں گے نا سنائی جا سنو سنو حضرت چاندے سال سنو حضرت چاندے سال اتنے ووٹ دن والے بیٹھے نے تو چشتی موڑ میں لفظ اپنے واپس لینا میں اس دن جمع ہی نہیں میں ساتھ پیا نہ جنہوں ووٹ دتا نہیں پچھلی معافی اب وہ توبہ کرو ووٹ دیں کفر ووٹ لے اقبال کا یاد آ گیا ہے مریدوں دو چل شے خلا کو بری لگتی ہے درویش کی بات بندے بندے گن لو تو فیصلہ لوگ کسور پہ حاجی دے چپ کرو چپ ایک منٹ ہو آخری کر کے تو چھوڑنا پھر گل میں اتے گیا یہ اجلاس ہوا دس فروری یار ہوں ایک دجے نو بہو نہ چپ کرو تم اتے کلوترو دس فروری بروز ہفتہ دو بجے دن پنجابی پروگرام ہے غیر مقلدان دی طرفوں شریق ہے زیا شاہ بخاری بریلویاں طرفوں شریک ہویا ہے ولایت اقبال مفتی مول بشیر سی بال دی مسجد دا ہون دخی پیر ابراہیم بھی بریلیا طرفوں ڈاکٹر مائکل چوڑیا دی طرفوں اور نائلا جے جی دیال دی طرف طرفوں رن یہ سارے اتے شریک ہوئے چپے ادھر تے لکھیا کی تھی کپڑے تے کپڑے تے کی لکھا سکید کی سانج تے کل پاکستان اقیدیا کی سانج تے کل پاکستان کیا مطلب کہ سکھاں ہندو سہودیاں عیسائی شابیا مردائی سنیا سب دا عقیدہ سانج ہے جا کے پوچھ لو ہن ایمان نال دسو حکومت کرا مر مذہب فرقے دے ہندو تک چوڑیاں تک شریک شریق ہوئے اقدے کافر سانجے بڑا کافر ہوں یا مسلمان <تصفح> میں کافر چھا تو میں آخان جو اکبر آبادی بھی بول گیا سکھا سانجے تے اتقاد سانجے تے مذہب سانجے تتہ ساروں کا سکھا نے یہ ہوئی یہفر اکبر حسین الابادی سو سال پہنچ سکے سکولا لیا کرایا تسلیم کیتا چشتی حق دا نعرہ مار کے تے اعلان کیتا کہ مسلمان نا دے عقیدے نو نال کسے بد مذہب سانجھا کرنے والا گمراہ بدیم شیطان اور کافرہ دا عقیدہ حق ہاکے باقی سب جھوٹ سے بک باق باقے <تصفح> ہا جی صاحب فرما دے او مدین کر لیکن میں مجبوری میں اس واسطے نہیں جانا کہ فوٹو لوانی پہ میں حضور کی شریعت دی خلاف کر کے ہزور اور سنو منت فکھی ہے مولا ہر جو کرساں کی پوری دنیا دے بالخصوص مکہ مدینہ کوئی پلیت نہ ہو اتے تیرے محبوب کا سچا قانون تیرے حبیب کے غلام ہو پھر جا